کو ہوا کرتا ہے اور اس سلسلے کے اندر ہم سفر کو سفر نامے کو ڈسکس کیا کرتے ہیں دعوت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کیسے مچا رہی ہے دین متیم کی کس کس شعبے کے اندر دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے یہ سارے معاملات یہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اس سلسلے کے حوالے سے اور وہاں پر مختلف ملکوں کے سفر نامے کو ہم لیا کرتے ہیں اور چونکہ رکن شورا عبد دعوت برکات ملا کا سفر ملک و برن ملک کے اندر رہا کرتا ہے اسی طرح ہمارے مدنی قافلوں کا بھی ملک اور برن ملک کے اندر سفر رہا کرتا ہے تو یہ سارے سفر نامے ہم یہاں پر ڈسکس کیا کرتے ہیں آپ کو وہاں کے مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں وہاں پر مدنی کام کس طرح کیا, کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے آج کے سلسلے کے اندر ہم کون سے ملک کو شامل کریں گے اور کون سے ملک کی سفر نامے کو ہم آپ کو دکھائیں گے کہاں کے مدنی گلدستی ہوں گے کہاں پر سنتوں کی خدمت دعوت اسلامی کیسے مچا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کو جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں ابو رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں اس ملک میں انہوں نے کچھ وقت بھی گزارا ہے آئیے انہیں سے پوچھتے ہیں کہ حضور کون سا ملک آج ہم ڈسکس کریں گے کیا فرماتے ہیں آج انشاءاللہ شاء اللہ حاجی بھائی کا ایک سفر ہوا تھا سن میں دسمبر کا مہینہ تھا دسمبر کا دسمبر کا مہینہ اور چونکہ سردیاں بھی تھی اس دنوں میں اور وہ ملک تھا ہمارے جس کو برے شہید کا چاہتا تھا پہلے اچھا اور اب اسے جو ہے نا وہ بنگلہ دیش بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش کا وہ سفر تھا سن دو ہزار بارہ کا حجی دلبیب بھائی کا اس جدول میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کہاں کہاں سفر ہوئے پھر اس ملک کے اندر کس انداز کا سفر ہوا جی کیا واقعات رہے کیا معاملات رہے کس طرح کا جی جدول تھا وہ جی تو پھر انشاءاللہ آگے اس کے کچھ مدنی گلدستے بھی ہیں پھر اپنے شرح حاجد الحبیب بھائی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ بھی ہوں گے جی تو پھر وہ صاحب کی زبانی بھی سنیں گے انشاءاللہم جی انشاءاللہم انشاءاللہم مدنی کے ناظرین آپ نے جانا کہ بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور بالخصوص عبدالحبیب بھائی کا مدنی قافلہ جب وہاں پر سفر کرتے ہوئے گیا تو وہاں پر سنتوں کی خدمت کیسے کی گئی مدنی کاموں کی کیسے دھومی ہوئی کیسے کیسے مدنی کام کیے گئے وہاں ان کا جذبہ کیسا تھا اسلامی بھائیوں کا برتاؤ کیسا تھا یہ سارے معاملات انشاءاللہ ہم نے دیکھنے ہیں عبد بھائی آج بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ منچ پر موجود نہیں ہے آج بھی وہ مدنی قافلے میں کسی اور ملک کے اندر موجود ہیں اور وہ کون سے ملک میں ہیں جب ہمارے ساتھ حاجی صاحب لائیو ہو جائیں گے عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو انشاءاللہ انہی سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں آپ کو جو ہے انہی سے جواب جو ہے دلوائیں گے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شاء بھائی آ جائیں گے ہمارے ساتھ عبد الرحیم بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں بنگلہ دیش کے اندر جامعت المدینہ الحمدللہ قائم ہے وہاں پر تدریس بھی کرتے رہے ہیں ہمارے رضا بھائی بھی وہاں پہ تدریس کرتے رہے ہیں وہاں پر جو عالم کورس کروایا جاتا ہے جامعات المدینہ کے اندر وہاں پر یہ دونوں پڑھاتے بھی رہے ہیں چونکہ وہاں پر ان کا وقت گزرا ہے اس لیے ہم نے اپنے سلسلے کے اندر ان کو بھی دعوت دی ہے ہمارے عبدالرحیم بھائی الحمدللہ بنگلہ مدنی چینل کے فائنل مفتیش بھی ہیں ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں عبد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کی سنتوں کی خدمت کے حوالے سے عمران بھائی الحمدللہ عزوجل پوری دنیا ہی کی طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام بنگلہ دیش کے اندر بھی الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے مدھی چینل کے ناظرین نے الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے تین روزہ دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے اجتماعات دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کون سا تین روزہ سنتوں ایک تو ڈھاکہ میں ہوا ہے اس طرح اس سے پہلے جو بنگلہ دیش ہی کے اندر بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ جو کیپٹل ہے وہاں الحمدللہ ہمارا تین دوست سنت تو ہمارا اجتماع ہو چکا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارا ایک بہترین مدنی کام ہے کیا بات کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا سارا کراؤڈ اتنا سارا دعوت اسلامی والوں کا ایک اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ شاید بنگلہ دیش کی تاریخ میں اس طرح کا اجتماع میں نہیں ملتا اسی اس طرح ہوتا ہے آپ کا اپنا دعوت اسلامی کا یہ اجتماع یا اسی سال میں ہوا تھا یہ ابھی تین سال ہوئے ہیں اس کو دو مرتبہ یہ چٹاگونگ میں ہوا ہے اور ایک مرتبہ ڈھاکہ میں ہوا ہے اور ان اس سال بھی اللہ نے چاہا تو ضرور اٹھا کے اندر بھی ہوگا ان ضرور ہوگا اور بات ہے ہمارے تین تین دن کے جو اجتماعات ہیں یہ اجتماعات کی طرف ہمارے ذمہ داران آگے کیسے بڑھے کی جو ہمت بندی ہے نا ہمارے ذمہ داران کی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر وہ یہ سکنے شروع حاجی عبدالحبیب بھائی کے جدول کا تھا یعنی اگر ہم اجتماعات کے پس منظر پہ غور کریں اور ذمہ داران کی ایک کہتے نا آگے بڑھنا اور ایک ہمت بن جانا حوصلے کا اور بھرنا جی تو وہ ہے اب حاجی بھائی کی اجتماعات جو آپ گئے تھے جدول پر بڑے بڑے گراؤنڈ استعمال ہوئے بڑے بڑے میدان استعمال ہوئے ماشاءاللہ اللہ جو ذمہ داروں نے جب دیکھا کہ یار ہم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم گراؤنڈ میں جا کر اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک ہمت بنی کہ کیوں نہ پھر ہم <coughs> تین دن کے اجتماع کی طرف جائیں پھر برہ بار فرسٹ ٹائم جو تین دن کا دعوت اسلامی کا ہفتہ تین روزہ اجتماع ہوا بنگلہ دیش کے اندر یہ سن 2012 میں ہوا تھا یہ نہیں یہ ہوا سن 2015 میں 15 میں ہوا تھا سن 2015 کے مارچ کا مہینہ تھا اور یہ 11, 12, 13 مارچ جی یہ بدھ جمعہ تو عبد بھائی دسمبر 2012 میں گئے تھے اور اس کے تقریباً دو ہی سال بعد تین سال بعد یہ 2015 ہزار پندرہ کے ابائل کے اندر اجتماع ہوا تو آنے سے بھی اس کا فائدہ ہمیں نظر آیا تو وہ تو دو سال پہلے آئے تھے اصل میں دو سال تک پھر وہ جو گراؤنڈ میں کام ہوا پھر فیلڈ کے اندر کام ہوا ذمہ داران بنائے گئے گدبل رہا اس کے جو فائدے آئے اثرات جو کھیتی باڑی مندہ کرتا ہے کیا پھر مہینوں مہینوں لگ جاتے ہیں جی الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے مدنی مشورے ہوتے ہیں چیزیں طے ہوتی ہیں کہ کب کیا کرنا ہے بیج بویا گیا تھا استعمال کا اس کا جو سمراج دیکھا گیا وہ دو تین سال بعد تین دن کے ناظرین آپ سے انشاء اللہ مزید بھی گفتگو کرنے ہیں مدرم پھول آپ کو بھی دینے ہیں آگے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بگنا دیش آمد پر استقبال کیسا کیا گیا تھا روپ کا عداوت اسلامی کے ذمہ دار کا آگے آپ کو وہ مدرم گلدستہ دکھاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ آؤ مدنی پا میں ہم کریں مل کر سفر سونے سیکھیں گے کس میں سونے سیکھیں گے کس میں ایشو سو سیم آؤ مدنی پاپلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی پاپلے میں ہم کرے سفر تیس تیس الحبیب اللہ تعالی محمد اللہ علیہ وسلم بیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین الحمد للہ مدری قافلے کے ہمرا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں حاضری کا شرف ملا ہے کثیر تعداد میں اسلامی بھائی مدری قابل کے استقبال کے لیے آئے اللہ تعالیٰ ان سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس ڈیٹ مقصد کے لیے ہم آئے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے رکن شورا ماشاءاللہ پہلے سے یہاں موجود تھے اب ہم یہاں پہنچے انشاءاللہ مدنی قافلے کا جدول ہوگا بیانات ہوں گے مدنی مشورے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا صاف فرمائیں اب بنگالی میں ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ مل کر ہمارا مدنی مقصد دوہرا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اردو میں بھی دورا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوش کرنی ہے انشاءاللہ سنتوں کی کے میں جی مدنی چلن کے ناظرین ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کے ایئرپورٹ پر کیسا استقبال کیا گیا رکن شرح عبداللہ بتاری داون برکات ملالیہ کا یہ بھی آپ نے دیکھا تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کو مدنی گلدستے دکھانے ہیں آج بھی عبدالحبیب بھائی کسی اور ملک کے اندر سفر پر ہے وہ جیسے ہی ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو لے لیں گے اپنے ساتھ اور اپنے سلسلے کا ضرور حصہ بنائیں گے اور ان سے ڈسکس بھی کریں گے باتیں بھی کریں گے رضا بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ عبدالحبیب بھائی جب وہاں پر گئے تو کتنے دن کا یہ مدنی قافلہ تھا اور اس کا جدول کیا تھا کیسا رہا آپ نے کیسا آپ نے بھی زار شرکت کی ہوگی کیسا رہا وہ سن دو ہزار بارہ میں حائثہ تشریف لائے تھے تو اس دوران میں ان دنوں کے اندر میں نہیں تھا بنگلہ دیش اچھا بابل المدینہ میں تھا ہاں اس سے پہلے اور اس کے بعد کا پھر سفر رہا مگر چونکہ وہ جو سمراٹ تھے اسلامی بھائیوں کے جو باتیں تھیں تاثرات تھے وہ بعد تک بھی الحمدللہ ام ہوتے ام گئے تقریباً یہ جو آپ نے مناظر دیکھے مدنی چینل کے ناظرین یہ پانچ تھا پانچ دسمبر دو ہزار بارہ تھی اور یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا اکیس محرم الحرام تھی تو جب تشریف لائے عبدالحبیب بھائی ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ تشریف لائے اس کے بعد جو ہے وہ عبدال... آ... رکنشورا کا آ... یہ علاقہ ہے بڑا پوش ایریا ہے شیمولی شیمولی ہاں ڈھاکہ کا ایک بڑا پوش علاقہ ہے شیمولی وہاں کی جامع مسجد کے اندر اگلے دن ہی آ... رکنشورا کا علماء کرام کے ساتھ ایک مدنی حلقہ بھی تھا الحمدللہ بڑے بڑے ڈھاکہ شہر کے اطراف کے جو علماء کرام تھے وہ تشریف لائے اور اس کے بھی مناظر میں نے تو پرومو کے اندر دیکھے شاید مدنی گلدستے کے اندر بھی آ جائیں تو علماء کرام کے تأثرات علماء کرام کی والیحانہ محبت علامہ گلدستہ تو یہ دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چنانے کے ناظرین تو وہ ایک علماء کرام کے ساتھ مدنی ہلکا رہا اور اس کے پھر اگلے دن جمعے کا دن تھا وہ اور جمعے کے دن پھر رکن شعورا کا ہی میں ایک بہت بڑا میدان اسے کہا جاتا ہے ذاکر حسین روڈ اچھا ہاں ڈھاکہ کے اندر محمد پور ایک علاقہ ہے اس میں ذاکر حسین روڈ پر ایک بڑا میدان تھا تو وہاں پھر یہ کہ رکنے شورا کا ڈھاکہ کے اندر الحمدللہ للہ تو بڑا بیان ہوا اور بعد کے اندر عمران بھائی ایک مجھے ملے محمد پور میں کیونکہ جب ہم لوگ بنگلہ دیش گئے تو میں میری اسی علاقے میں ہی اچھا تو ایک استعمال ملے تو تھوڑے سے ماشاء اچھے نا کیسے مدنی ماحول میں ہیں اب ایک ہوتا ہے کہ یار آپ کیسے مدنی ماحول میں آئے ہیں ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی تشریف لائے تھے اچھا تو میں ان کے بیان میں گیا استماع میں گیا تو کہہ رہے اس سے پہلے نا وہ جوئے کی عادت تھی اچھا مگر جب رکن شورہ کا بیان سنا وہ اجتماعی پاک میں شراکت کی تو الحمد للہ کہہ رہے ہیں میرا دل ایسا اچاٹ ہو گیا اور مجھے آخرت کی فکر اور اس طرح کے معاملات اور کہہ رہا میں نے اس دن کے بعد میں نے جوئے سے توبہ کر لی لیے وہ جو وغیرہ کے جو بھی اس طرح کے معاملات ان کے تھے انہوں نے سب سے توبہ کی اس کے بعد الحمدللہ للہ داری شریف رکھ لی ماشاء اور اللہ یہ ہے کہ پھر دعوت اسلامی کے مدنی گاؤں میں اپنا حصہ الحمدللہ ملاتے اللہ رہتے, اللہ رہتے اللہ ہیں الحمد تو یہ ہے ڈھاکہ کے پھر اس سے آگے سفر کیا ہوا اس کے بھی مناظر ہیں اس کے بھی معاملات ہیں پھر چٹا گانگ گئے پھر کے شہروں کے اندر گئے الحمد للہ مدنی چینل کے نادرین تو اب رضا بھائی یہ ارشاد ہے کہ عبد 2012 بھائی بارہ میں گئے تھے ابھی دو سترہ چل رہا ہے پانچ سال پہلے کا جدول آپ نے سیو کر کے رکھا ہوا موبائل میں میں نے بالکل یہ رکھا ہوا ہے جزبل بنا اس سے پس منظر میں جدول کو دیتا ہوں مدنی سفر نامہ تو بعد میں شروع ہوا مدنی اس سے پہلے ہمارے جو سلسلے کے ڈائریکٹر ہیں جواد بھائی جی ان کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان المبارک کے اندر مدنی چینل بنگلہ کے لیے ہم نے جو ہے وہ رکنے شروع عبد الحبیب بھائی ہی کا اور بنگلہ دیش سفر کے نام سے ایک سلسلہ ویسے ریکارڈ کیا تھا تو وہ جو ریکارڈ کیا تھا نا میں وہ شاید مدنی چینل اردو کے ناظرین اور انگلش کے ناظرین نے نہ دیکھا پر بنگلہ بروں نے پچھلے سال دیکھا دیکھ لیا تھا تو وہ ریکارڈڈ تھا خیر جی جی تو اس وقت ہم اس سلسلے کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ جدبل کیا تھا جدول سب سے پہلے ہاتھ میں آئے اس کے بعد اس کے مطابق جو ہے نا ہم سلسلہ کریں کیا تھا تو یوں میرے پاس جدول الحمد کہیں سے ڈھونڈا تو مل گیا جی مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں تو اس وقت کا جو تیاری کے معاملات تھے جو سلسلے تھے اور تین روزہ اجتماع جو بنگلہ دیش کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی نے کیا اور ہر سال کرتی ہے تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر بھی الحمدللہ موجود ہوگا فیس بک پر بھی دعوت اسلامی کی جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آفیشیل پر موجود ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کا کیسا مدنی کام ہے اور دعوت اسلامی وہاں پر کیسی کی خدمت کر رہی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے الحمد بنگلہ زبان کے اندر مدنی چینل کا آغاز بھی کر دیا ہے اور کئی سالوں سے کتنے سالوں کی رضا اس کو بنگلہ مدنی چینل کو الحمد مدنی چینل بنگلہ کا آغاز جو ہے وہ پچھلے سال اکیس مئی اکیس مئی اکیس مئی دو ہزار سولہ بتا تقریباً چودہ شاہ بانزم سن چودہ سو اڑتیس اڑتیس مئی سینتیس سنی سن تھی تھی تھی تو اس میں الحمدللہ مدنی چینل بنگل تو یہ بنگلہ کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل جو ہے وہ اینئر کر چکی ہے دعوت اسلامی بنگلہ کے اندر بھی مدنی چینل کا آغاز کر چکی ہے تو جو ہمارے بنگلہ کے اسلامی بھائی ہیں تو وہ ضرور اس کو دیکھا کرے اگر آپ کے جاننے والے ہیں کچھ افراد جو بنگلہ بنگلہ ہیں بنگلہ زبان بولنے والے ہیں آپ ان تک بھی اس کی دعوت کو پہنچائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس جو ہے وہ شعورا کی طرف سے یہ دعوت اسلامی بنگلہ چینل کا بھی آغاز کیا گیا ہے ہمارے رضا بھائی جو ہے رکن شورا علی محمد علی صاحب کے صافزادے بھی ہیں اور بنگلہ چینل کے ذمہ دار بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ ہر شعبے کے اندر برکتیں اور فضائل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے الرحیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمبئی آپ نے بھی بنگلہ دیش کے اندر بہت سارا وقت گزارا ہے کیا فرماتے ہیں وہاں پر مدنی کاموں کے حوالے سے آپ کی وہاں کیا عمران مصروفیت تھی وہاں اس وقت مصروفیات کچھ اس طرح کی تھی کہ پڑھنا پڑھانا کسی زیادہ رہتا ہے تو اسی حوالے سے جو کچھ تربیتی اجتماعات ہوتے تھے وہاں شرکت ہوتی تھی اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا الحمد للہ ایک اچھا خاصا عرصہ تقریباً تین سال تو مکمل اور کچھ اس سے زائد چوتھا سال تدریس المدینہ میں بھی تھی آپ کی جامعت المدینہ بھی اس میں بھی تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا روکتاً کیونکہ ہمارے جامعات المدینہ جو ہے بنگلہ دیش کے اندر جب عبدالحبیب بھائی تشریف لے کر گئے تھے تو اس وقت ہمارا صرف ایک جامعہ المدینہ تھا منشی گنج کے اندر مطلب ایک علاقہ ہے ڈھاکہ کے قریب ہی ہے وہاں پر ایک جامعۃ المدینہ تھا لیکن الحمدللہ جب ذمہ داران کا فلو ہوتا ہے کسی طرف ذمہ داران جاتے ہیں جب وہاں کے اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں انہیں چیزوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں ان کے سامنے تو اس وقت پھر ذمہ داران کے جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب تربیت ہوئی تو پتا چلا کہ جامعات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو پہلے ایک جامعہ تھا الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے چھ جامعات بنگلہ دیش کے اندر چل جا. رہے ہیں تو شہر کے اندر مختلف تقریبا پورے بنگلہ دیش کے اندر ڈھاکہ کے اندر ہے چٹا کے اندر ہے سید پور کے اندر ہے تو پورا بنگلہ دیش ہی تقریبا اس سے کور ہو جاتا ہے مزید بھی, بھی ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے ان اللہ پورے بنگلہ دیش کے اندر اپنے جامعات کا آغاز کرنا ہے ہر جگہ ان اللہ اپنے جامعات کھولنے کہاں تک پہنچ گئے ہیں اچھا سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جامعت المدینہ تو قائم اور بھی کئی ممالک کے اندر ہیں اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر جو جامعت المدینہ قائم ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سال الحمدللہ عزوجل وہاں پر دورہ حدیث شریف کا درجہ چل رہا ہے اور آئندہ یہ کورس ہے وہاں پر جو درس نظامی عام طور پہ پاکستان میں ہمارے یہاں تو آٹھ سال کی ہے جی لیکن وہاں پر جو ہے اس کو رکھا ہے جی سال سے وہاں پڑھا چکے ہیں اور عبدال ہے تو مولانا نے کیا بات ہے مدنی آپ نے دیکھا کہ جب ایک دور وہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دعوت اسلامی کے اندر جو ہے وہ حافظ نہیں ہے امیر عالم سنت نے نظر کی تو حافظ اتنے بنائے کہ آج یہ ماحول ہے کہ اگر کوئی حافظ نہ بھی ہو تو حافظ اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ مجھے حافظ کے دیا کرتے ہیں تو پھر ان کو وضع کرتے ہیں کہ بھئی میں حافظ نہیں ہوں آ, حافظ میں نہیں ہوں بہرحال تو پھر امیر عالیہ سنت نے پھر یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عالم نہیں ہے امیر عالیہ سنت نے نظر کی تو الحمدللہ للہ عالم اتنے بنا دیے کہ جگہ, جگہ جگہ جو ہے وہ عالم کورس کروانے والے جامعات المدینہ الحمدللہ قائم کیے جا رہے ہیں تو بنگلہ دیش میں اگر آپ رہتے ہیں آپ سن رہے ہیں اپنے بچے کو عالم ضرور بنائیں گھر کے اندر ایک عالم ضرور ہونا چاہیے جو بروز قیامت ہماری شفات کر کے ابھی جو ہے وہ جنت کا مستحق کروا سکے اور عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کون سے ملک سے ہیں یہ تو ہم انہیں سے پوچھیں گے جب حاجی صاحب کی وائس اوکے ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے ہم بات بھی کریں گے امام جس طرح آپ جامعات المدینہ کا فرما رہے ہیں اسی طرح وہاں پر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بھی ہیں اچھا ماشاء اللہ پچیس سے زائد ہمارے مدرسۃ المدینہ جس میں بچے حفظ و ناظرہ کی جو ہے وہ سعدت حاصل کر رہے ہیں کیا بات ہے پچیس کیا ہے پچیس سے زائد مدرسۃ المدینہ ہے ماشاءاللہ اللہ پچیس سے زائد مدرسۃ المدینہ ہے جہاں پر الحمد للہ سنوت اللہ حبیب کی الحمد زیارت عبد الحبیب بھائی ہمارے آزادی آواز جا رہی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے اس سب آپ کو جی, جی عبد الحمد خیریت سے ہیں الحمد جی الحمدللہ الحمد للہ آپ کیسے ہیں عمران بھائی جی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے عبدالحمد بھائی ابھی ہم پاکستان میں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے سلسلہ کر رہے ہیں آپ کہاں جی پر موجود ہیں اس وقت ہم بس تھوڑی دیر پہلے ہی استنبول پہنچے ہیں ترکی کے شہر اور الحمدللہ اچھا یہاں جو دعوت اسلامی کا مقصد ہے دعوت اسلامی الحمد اللہ ترکی میں رجسٹرڈ ہو گئی میرے پیچھے آپ دیکھ بھی رہے کہا جاتا ہے یہاں پر اچھا الحمد پہلی بار اس مکتب میں حاضر ہوئی ہے مکسب میں اور آپ نے لائف پکڑ لیا ہم کو کیا بات ہے آپ کی شفقت حضور آپ نے کرم فرما دیا ورنہ سفر کرنے کے بعد تو تھکاوٹ ہی ایسی ہو جاتی ابھی اتوار کو تو آپ اب ربیب مدینے میں تھے مکے میں تھے اور آج آپ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی بس اللہ کرے کہ اللہ قبول فرما لے اصل میں یہ ترکی کا پلان کافی پہلے سے فائنل تھا اور الحمدللہ میری خوشبختی ہے کہ میرے نگران مرکزی مجلس شورا کے بھی نگران ہیں حاجی عمران اطاری بھی ساتھ ہیں اور مفتی قاسم صاحب بھی ساتھ ہیں ابھی ابھی نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب یہاں سے روانہ ہوئے ایک جگہ پر بیان ہے نگران شورا کا جی تو وہاں وہ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کا ترکی زبان میں ترجمہ بھی ہوگا ٹرانسلیٹ بھی ہوگا مفتی صاحب اور نگران شعرا وہاں تشریف لے گئے اور چونکہ آپ کا حقوق تھا تو میں اس سلسلے کے لیے یہاں حاضر ہو گیا ہوں عرض, عرض کی حضور حکم تو نہیں تھا آپ نے قبول فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل کے نام یہ دعوت اسلامی ہے کہ آج دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ عبد الحبیب بھائی رکنے شورا اور اپنا نگانے شورا اور اسی طرح مفتی قاسم صاحب گئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں سنتوں کی خدمت دین اسلام کی تبلیغ وہاں پر کیسے کی جا رہی ہے کہ عبد بھائی ہمارے ساتھ الحمد موجود ہیں اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران وہ کسی اور اجتماع کے اندر گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عبدالرویب بھائی کیا فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر آپ کا جانا کتنی مرتبہ ہوا ہے ماشاء رضا بھائی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور سچی بات ہے کہ سفر کافی سارے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک بار نگران شورا کے ساتھ پہلی بار بنگلہ دیش گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ بنگلہ دیش گیا تھا جو یہ اس بنگلہ دیش دو میں غالباً دوبارہ کیا. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی جس انداز سے ترقی کر رہی ہے اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ماشاء اللہ کون سا سال تھا جس کے آپ نے کلپس وغیرہ دکھائے یہ تو حجی صاحب دو ہزار بارہ کے مناظر ہیں مگر اس سے پہلے جو آپ تشریف لے کے گئے تھے وہ تقریباً دو ہزار تین یا چار کا سن تھا جی جی وہ بالکل بنگلہ میں کیا آپ نے فرق دیکھا میرا اگلا یہ تھا کہ وہ پہلا والا سفر اور اگلا یہ 2012 کا سفر اس میں کیا آپ کا فرق تھا کیا تھا نہیں زمین, زمین آسمان زمین آسمان کا فرق تھا آ, جب میں پہلی بار وہاں گیا تو ہم دو ہزار تین چار میں جس طرح بتا رہے ہیں تو ہم ایک مسجد میں ٹھہرے تھے دعوت اسلامی کے بالکل اوائل تھے چند ہی اسلامی بھائی تھے اس میں نگرانی شعلہ کے ساتھ اور بھی اراکین شعلہ تھے میں اس وقت البتہ رکنے شورہ نہیں تھا اس مدنی قابل کا مسافر تھا اور ہمارے ساتھ ہند کے اسلامی بھائی بھی وہاں آئے تھے تو بڑا ایک دعوت اسلامی بھی ایک غربت لگ رہی تھی نا کہ چند ہی اسلامی بائی ہیں ایک ہی مسجد ہے لیکن الحمدللہ اس کے بعد جو میں گیا تو میرے لیے تو ایک بڑا سرپرائزنگ تھا اور اللہ سلامت رکھے ہمارے رکنے شورا علی بھائی کو بنگلہ دیش کے ذمہ داران کو بڑی تیزی کے ساتھ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی نے ترقی کی ہے اور 2012 ہزار بارہ آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں دو میں ان پانچ سالوں میں دعوت اسلامی نے وہ سنگے میل طے کیے ہیں جب تو ماشاء بنگلہ دیش میں تین روزہ اجتماع تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں اللہ کریم دعوت اسلامی کو بنگلہ دیش میں مزید ترقی عطا فرمائے خاص طور پہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی نے جو یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ برما کے اور رونگیا کے جو مزر مسلمان ہیں پریشان مسلمان ہیں ان کی مدد ہو رہی ہے اللہ ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین عامین عبد الرد بھائی کیا فرماتے ہیں وہاں پر جیسے آپ کا سفر رہا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دو 2012 بارہ میں آپ کا جانا ہوا اور اسی طرح پھر اس کے بعد بھی آپ تشریف لے گئے تو اس وقت کے مدنی کاموں کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کا جذبہ کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نہیں بہت بہت پیار دیا بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے یاد آتا ہے وہ سفر اور ماشاءاللہ اللہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے چار پانچ اجتماعات کیے اور میرا خیال چاروں پانچوں اجتماع اوور فلو ہی ہو گئے یعنی انتظام جتنا بھی انہوں کیا تھا اس سے زیادہ ہی عوام آئی اور شاید او ان اجتماعات کو دیکھ کر پھر ہمارا ذہن بنا کہ ہم بڑے اجتماعات بھی کر سکتے ہیں دو تین روزہ اجتماعات کر سکتے ہیں تو ماشاء اللہ شاندار تیاری تھی اسلامی بھائیوں کی مجھے یاد پڑتا ہے کئی اسلامی بھائی میں جتنے دن بنگلہ دیش میں رہا وہ ہمارے ساتھ ہی رہے با اپنے با با کام کاج کی انہوں نے چھٹیاں کی اور الحمدللہ بہت یادگار سفر رہا اللہ قبول فرمائے اور بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کی محبتیں آج بھی یاد آتی ہیں مدنی چرن کے ناظرین آپ کالز بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ہمارے ان ہی نمبروں کے اوپر آپ اسکرین پر یہ نمبر دیکھ بھی رہے ہیں تو آئیے عبد بھائی کچھ مدنی چرن کی ناظرین کی کالز ہیں ان کو اپنے سلسلے جی. میں شامل کرتے ہیں جی جی, جی. عبد الحابیباد کیا بات ہے میٹھا میٹھا سہانا سہانا پیارا پیارا یاد ہے بنگلہ دیش کا سلسلہ صاحب اس میں ایک بار مجھے آپ کا ساتھ دیتے ہوئے جو یاد آ رہا ہم لوگ خاط گنج سنترا استماع میں موجود ہے آپ کا بیان جاری ہے پبلک اور پبلک گیدرنگ ہے اس دوران آپ کا بیان کے دوران میں بیچ میں بجلی اچانک چلا گیا اب یہ بجلی تو گیا گیا آنے میں تاخیر ہو رہا ٹائم کیا ہے کیا کر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس میں بجلی لیٹ ہو رہا تو اس نے ہم ہمارا پاس بھی سمجھ میں کیا اندر میں اتنا پابل بھی جا رہا آپ نے آتا نا کیا اس کو ٹیکل دیا بنگلہ میں بیان کرا دو ذکر میں بندہ کو شامل کرا دیا ذکر الہی میں تو جب آپ کا یہ ذکر الہی میں بندہ شامل ہو گیا جو جانے والا وہ بھی رک گیا تو اس طرح جو آتا نا ڈیزیشن لینا یہ کس طرح آپ کو معلوم ہوتا اس طرح کرنے سے یہ بندہ بیٹھ جائے گا یہ کیسے پتا چلا آپ جی حضور کیسے پتا لگا آپ کو کیا بتا دیں اب یہ تو ان کا حسن نظر ہے مجھے سچی بات ہے پوری بات تو یاد نہیں ہے رضا بھائی اگر کیا ہوا تھا کیا بتا رہے ہیں کہ بنگلہ کلام شامل کر دیا تھا رضا بھائی یہ فرما رہے تھے کہ اجتماع جاری تھا حبیب گنج کا پبلک بہت زیادہ تھی تو لائٹ اچانک چلی گئی تھی فیلئر ہو گیا تھا الیکٹرسٹی کا تو اب پبلک ایک دم نا وہ لائٹ لوگ گٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس دوران اب مائک بھی بند ہو گئے اب کریں کیا تو آپ نے ایک دفعہ اسکر اللہ کہ وہ ذکر شروع کر دیا تو اب جب سب نے مل کر ذکر کیا تو وہ جو پبلک تھی وہ پھر بیٹھ گئی اور سب دوبارہ جمع ہو گئے پھر لائٹ آ اور دوبارہ یہ سلسلہ اصل میں آ, مجھے امیر علیہ سنت کا ایک انداز یاد ہے گلزار حبیب کا جب دور ہوتا تھا نا جی تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آ, لائٹ چلی جاتی تھی بیان کے دوران یا اجتماع کے دوران جی امیر علیہ سنت کوئی کلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور ایک کلام تو بڑے شوق سے مجھے کئی بار یاد ہے جو پرانے جی سلام بھائی کو انڈوز بھی کریں گے کہ امیر علیہ سنت وہ کلام پڑھتے تھے آ, آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی زیادہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ محمد آج درو دیوار <tut> اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ اور وہ پورا مجمعہ جو ہے نا مل کر پڑھنا شروع کر دیتا تھا وہ ایک رکھنا ہے اسلامی بھائیوں کو تو ہو سکتا ہے وہ پتا اس پر یاد آئی ہو اور اللہ کا ذکر تو واقعی ایسا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کے دلوں کو اتر جاتا ہے چلیں اس سے عبد الحبی بھائی ہمیں بھی پتہ لگ گیا ہمارے مبلین جو ہیں دعوت اسلامی کے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر لائٹ چلی جائے کوئی پرابلم ہو جائے مائک خراب ہو جائے کوئی بھی پرابلم اگر آ جاتی ہے تو اس طرح لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے زکرولہ شروع کروا دیں ناچ شروع کر دیں تاکہ عوام بیٹھ جائے اور چند منٹوں میں کچھ کم ہو پینک نہیں پھیلنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے دیکھیں نا آج مجھے لائیو آپ کے ساتھ آنا ہے تو میں اس وقت بھی پراپر کال پہ نہیں ہوں پتا نہیں میری آواز ٹھیک آ بھی نہیں بالکل صحیح یہ اللہ کا شکر ہے کہ انٹرنیٹ پہ صحیح آواز آ رہی ہے ہم کال کرنے کبھی تک نہیں کر پائے تو اب یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس میں اس میں اگر انسان دل چھوڑا چھوٹا کر لے گا اور ناراض ہو جاتے ہیں بعض جو بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو چیکٹن آپ نے بلایا اور ڈینےٹر کا انتظام نہیں کیا تو مائک ٹھیک نہیں ہے تو بیٹھنے کی اب اسلامی بھائی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر اس طرح مس مینج ہو جائے تو یہ کچھ بھی ہے ایونٹ تو ہمارا ہی نا ہمارا گھر میں جس کی شادی ہونا جس کے گھر میں کوئی ایونٹ ہو تو وہ اپنا ایونٹ خراب نہیں ہونے دیتا وہ بچھا بچھا بھی رہتا ہے اور وہ آپس میں لڑائی نہیں کرتا تو کبھی بھی کسی موبائل کو دوران اجتماع بلکہ اجتماع کے بعد بھی لیکن دوران اجتماع اس طرح پینک نہیں پھیلانا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے پریشان کرنا بھی نہیں چاہیے عوام آئی ہوئی ہے وہ سارے ہمارے مہمان ہیں ہم انہیں پراپر نیکی کی دعوت ہے بالکل بڑی ہے وہ ایک اور واقعہ عمران یاد آ رہا ہے مجھے دوسرے ہمارے تین دن کے اجتماع میں کے اندر بھی ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا اچھا اینڈ تصور مدیا یا دعا کا وقت تھا اور شید عبد الرحیم بھائی کو بھی یاد ہو ہماری اچانک جو نا چینل کی جو ڈش تھی وہ ہل گئی ہل گئی اب وہ استعمال بالکل نا اینڈ میں اور تعداد مارتا کتنے سمندر ایک دم جو مدری چینل کی ڈش ہلی آواز غائب اسکرین سب بند اب کیا کریں اب ذرا ڈش ہلی ٹائم تھوڑا لگے گا دو چار منٹ تو اس کو آن ہونے میں ریسٹارٹ ہونے میں اب اتنی دیر میں ذمہ دار مجبور الحمد للہ انہوں نے وہیں سے ہی وہ کلام کے اندر اردو کے اندر شروع کر پبلک اس طرح ڈیسیز لینا کیا بات ہے مدنی چلنے کے ناظرین ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے یقینا آپ بھی سن کر جو ہے وہ سیکھ ہی رہے ہوں گے اللہ تعالی یہ دیکھ کر ہمیں یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں سنتوں کی خدمت کرنے کا ہمارا بھی جذبہ بڑھ رہا ہے یا نہیں یہ مدنی گلدستے دیکھ کر یہ بیانہ سن کر اس طرح کی باتیں سن کر ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے آئیے مدنی شیل کے ناظرین آپ کو بنگلہ دیش سفر نامے کا ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی سب چلے دن آئیے سب چلے کہتے ہیں فلم میں چلو, چلو مناسب <تصفيق> شریف بھالو ہمارا مجنی مقصد کیا ہے ہما کے نیجر ابوم شارا دنیا مانوشیں سنگوش دو چاہتے ہو بے ان شاء اللہ بننے کی کوشش کریں گے جو دشپ دعوت اسلامی نے انویسٹمنٹ دیا ہے اس کا میں اپنی دعوت اسلامی کے لیے اب زندگی بھر اپنے کام میں مجبور ہوں ان شاء اللہ کدال چلا کر ہمارے فیضان مدینہ کی تعمیر کا آغاز ہوگا سید صاحب آگے تشریف لائیں انشاءاللہ یہ اللہ ٹوکری میں انشاءاللہ مٹی ڈالیں گے چلے سید صاحب پہلے آپ ایک سید صاحب بسم اللہ دوسرا صحیح صاحب ہم خوب مساجد کرتے رہے کام ہم خوب مساجد کے لیے کرتے جزیب رحمت تری جی مدنی چلن کے ناظرین الحمد للہ آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا عبد بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو عبد بھائی سے ہم بات بھی کریں جی جی جی آئی سب یہ آپ نے مدنی گلدستہ ہم نے آپ کا دیکھا ہے تو آپ پہلا دن تھا رضا بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ مدنی گلدستہ جس وقت کا ہے تو وہ آپ کا پہلا دن تھا وہاں پر بنگلہ کے اندر تو کیا پہلے دن ہی جا کر آپ نے بنگالی سیکھ لی تھی اصل میں بنگالی سیکھی نہیں ہے تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ جس ملک میں جائیں وہاں کی کچھ نہ کچھ زبان کے الفاظ سیکھ لیے جائیں تو رومن میں یہ ماشاءاللہ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ہی کچھ نہ کچھ مجھے جملے بتا دیے اور وہ میں نے پڑھ کر سنا دیے تو تھوڑا سا یوں کہ پریکٹس ہو گئی ہے مختلف ملکوں کی زبانوں میں اس طرح کچھ الفاظ کہنے سے ان کے دل میں دل جوئی ہو جاتی ہے خوشی ہوتی ہے تو آج بھی مجھے کوئی بنگالی ملتا ہے حج پہ بھی ہمیں ملتے تھے ان کو پوچھتے تھے کیمون آسن تو فوراً کہتے بالو آسی تو خوشی خوش جاتے تھے تو دل جوئی کی نہیں ہے جملے کہہ دیے جائیں تو میرا خالی اچھی بات کیا ابھی ہم نے دیکھا کہ فضان مدینہ کا جو سنگے بنیاد رکھا جا رہا تھا ابھی الحمد للہ ایک علی شان عمارت الحمد للہ قائم ہے اس جامعات المدینہ بھی ہے مدرسۃ المدینہ بھی ہے جب ہم گئے تھے رضا بھائی تو وہ چھپڑے لگے ہوئے تھے بالکل بالکل وہ وہ والا فضان مدینہ میں نے بھی چونکہ دیکھا تھا اس سے پہلے اس کے بعد بھی مکمل دیکھا تو وہاں مدنی چندر کے اسٹوڈیو مکاتب وغیرہ ہیں کرنا اس کے اندر جب ایک جملہ آپ کا گیا مدنی گلدستہ میں کہ کوئی سید صاحب ہوں تو وہ یہ کیا تھا مطلب یہ کیا لوجک ہے کہ سید صاحب ہوں تو وہ آگے کریں جی دیکھیے یہ بھی سچی بات ہے کہ نہ تو ہمیں کچھ آتا ہے مدنی کام کرنا نہ کچھ سیکھا جو سیکھا امیر علیہ سنت سے سیکھا اپنے بڑوں اللہ اللہ امیر علیہ سنت چونکہ پہلے فیضان مدینہ کے سنگے بنیاد رکھنے تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہ جو عالمی مدنی مرکز جہاں آپ بیٹھے الحمدللہ میں نے اس کے سنگ بنیاد کا منظر بھی دیکھا ہے اس کا سنگ بنیاد کیسے رکھا گیا अच्छा تھا अच्छा تو اس وقت الحمدللہ امیر علیہ سنت بھی تھے اور حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی تھے اور بہت سارے اسلامی بھائی تھے تو امیر علیہ سنت نے وہاں بھی سید زادوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ سے گویا کدال چلا کر ان کے ہاتھ سے گویا مٹی ڈال کر اس کا سنگ بنیاد رکھا اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک شیر بڑا حاجی مشتاق نے موقع پہ پڑا تھا فضلِ رب سے پھر کمی کس بات کی اللہ مل, اللہ جو اللہ جو مل گیا کچھ جو تیبہ مل گیا ہم اللہ کو فیضان مدینہ مل گیا بڑی تکرا ہوئی ماشاء اللہ بہت, بہت خوش تھے الحمدللہ اسی فیضانِ مدینہ کی ایک شاخ تھی تو کچھ ادائے مرشد کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے اللہ قبول اللہ سلحان اللہ تو ابھی تو الحمدللہ وہاں پر جیسے کہ رضا میں نے بتایا کہ بہت سارے مدنی کام بھی ہو رہے ہیں مدنی چینل بھی الحمد وہاں پر موجود ہے تو مدنی چینل کے ناظم یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ الحمد آ, اس طرح سنتوں کی خدمت ہر شعبے کے اندر دعوت اسلامی آگے بڑھتی جا رہی ہے دعوت اسلامی کے ایک سو سے زائد شعبہ جات ہے جن کے اندر سنتوں کی خدمت الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے آپ کے بھی اگر جاننے والے ہوں اب روبے ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا اب جیسے کہ آ, کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ بزنس ویزا بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے بزنس کے لیے بھی باہر آتے جاتے ہیں پاکستان سے باہر یا ان کے رشدار دار ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی آنا جانا ہوتا ہے تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو رشتے داروں سے بھی ملاقات ہو جائے اور وہاں پہ اپنا بزنس ہسٹری دیکھ لیں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دیکھیں مدنی کافلہ اور بزنس دونوں ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی بزنس مین ہیں جو وہاں جا رہے ہیں تو اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ جو فارغ وقت بچتا ہے کیونکہ نارملی جو بیرون ملک بزنس پہ اپنے جاتے ہیں عمران بھائی وہ آفس کے ٹائمنگ میں تو بیزی ہوتے ہیں شام فارغ ہوتے ہیں تو اب ان شاموں کو وہ دعوت اسلامی کے مراکز میں گزار رہے ہیں دعوت اسلامی کے وہاں بیرون ملک کے اجتماعات میں گزارے ہیں تو دن میں اگر اپنے رسک کے حلال کی کوشش کریں تو شام کچھ نہ کچھ دیکھ کی دعوت اور یہ سمجھے کہ نیکیاں بھی کمائیں پھر خوشی بھی ہوتی ہے بیرون ملک میں جب دعوت اسلامی کے مراکز دیکھتے ہیں وہاں کے اسلامی بھائیوں کا مزنی کام دیکھتے ہیں ہم ماشاء اللہ بزنس مین کو ہم سے رابطہ کر کے بیرون ملک کے مدنی مراکز کی ہم سے پتے لے جایا کریں اور وہاں جا کر وقت تو اسی طرح اگر کوئی پرسنل ٹرپ پر ہے کوئی رشتہ دار سے ملنے گیا ہے تو بیرون ملک کے کچھ مدنی کافلے کا بھی سفر کر دیا سبحان اللہ کیا بات ہے مدنی شران کے واقعی ہم نے دیکھا ہے سنا ہے دیکھا تو نہیں ہے سنا ہے کہ جو باہر جاتے ہیں تو وہ بعض مقامات پر بعض مواقع پر وہ بہت زیادہ فری ہوا کرتے ہیں ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس وہ ٹائم کو ضائع نہ کریں آ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد مدنی مراکز موجود ہیں آپ آئے نماز کا عملی طریقہ سلسلہ چلے جائیں عمران بھائی آپ عمران بھائی آپ ہم سے تو بڑے سوال کرتے ہیں میں آپ سے بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں ایسا نہ کریں نا ایسا اصل میں یہ بھی ایسا عمران بھائی بھی ہمارے جو ہے نا وہ شاید حالت سفر میں ہی ہیں کچھ کچھ کچھ ایسا ہی ہے معاملہ میں یہی ارض کرنا چاہ رہا تھا مدریسل کے ناظرین ماشاءاللہ اللہ سب سے پہلے تو عمران بھائی کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں حج کے سفر کی زندگی کا پہلا حج کیا اور بڑا مبارک سفر ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے سفر کر کے آپ کل پہنچتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ حج کے سفر کی تھکن کتنی ہوتی ہے ابھی تک تو شاید آپ کے نیند کے اور آرام کے ٹائم ٹیبل بھی سیٹ نہیں ہوئے ہوں گے اور آپ آج لائف آ گئے سلسلے کے دوران مت سو جائیے گا تو ارد یہ کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا واقعی مدینے اور مکہ کا سفر وہ بھی زندگی کا پہلی بار ہو میں سمجھتا ہوں زندگی کے یادگار اور حسین لمحات ہوتے ہیں اور حج تو واقعی حج ہے اور جب آپ نے چونکہ آپ کا سلسلہ ہی مدری سفر نامہ ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ حج کے سفر پر ہمارے مدری چل کے ناظرین کو مدنی پھول کی دیں اور یہ سفر میں آپ نے دعوت اسلامی کا کردار جو دیکھا وہاں پر جو مدنی کام دیکھے آپ کے دل میں بھی خوشی داخل ہوئی ہوگی کہ ایک تو یہاں بیٹھ کر ویڈیو پر دیکھنا کہ دنیا میں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اور وہاں جا کر آپ دنیا کے کئی ملکوں کے دعوت اسلامی والوں سے ملے ہوں گے تو کچھ اپنے تأثرات دے میں بتائے نا کچھ مکے مدینے کی باتیں ہی کر رہے ہیں اللہ اللہ <تصفح> بہرحال یہ تو دعوت اسلامی کا ہی مدنی چلنے کے ناظرین ہم پر کرم تھا کہ اسلامی نے ہی ہم الحمد للہ حج کی شہادت پانے کے لیے پر بھی اللہ کا بڑا احسان ہوا موقع موقع موقع پر جگہ جگہ پر الحمد اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں اس کے احسانات انعامات کی بارش یہ مکے میں بھی عبدالحبیب بھائی رہی اور الحمدللہ للہ مدینے کے اندر بھی رہی اچھا جی جی اگر جی جی مکہ جی کے اندر رہنے کی بات کی جائے تو شہر مکہ کے اندر الحمدللہ ہم اسی مدنی اولیا کے اندر ہوتے تھے احرام کی حالت کے علاوہ اور امام شریف بھی پہنا ہوا ہوتا تھا تو اگر طواف کرنے جائیں عبدالحبیب بھائی تو کوئی ایسا طواف شاید میں نے نہیں کیا ہوگا کہ جس کے اندر ہمیں با ماما دیگر اسلامی بھائی نظر نہ آئے ہوں اور ایسے طواف کے دوران لوگ آ کر جو ہے وہ گلے ملتے تھے اور لوگ جو ہے بڑی عزت دیتے تھے اور دعوت اسلامی الحمد کس طرح دنیا کے کونے کونے میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے یہ صحیح معنی میں مجھے جو پڑا تو تھا یہاں پر بھی سنا بھی تھا لیکن جو دیکھا ہے وہ عبدالحبیب بھائی وہاں مکے مدینے کے سفر پر دیکھا ہے الحمد کتنی محبتوں سے مدنی چہر کے بارے میں ان کے تاثرات ہوتے تھے کیا ان کی باشا اللہ دل خوش ہو جاتا ہوگا میں میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ واقعہ بتاتا ہوں عبدالحبیب بھائی اپنا جو میرے ساتھ پیش آیا میں نے آپ سے پہلے بھی ارض کیا تھا اب دیکھیں یہ تو بات کی جاتی ہے نا کہ اب جیسے اب احرام کی حالت کے علاوہ ہم متاف میں تھے تو مدنی اولیا میں تھے تو مدنی الیے کی وجہ سے ہمیں پہچان لیا کے درمیان جب بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے صحیح کر رہا ہوتا ہے تو وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی ایک شخص نے مجھے پکڑ لیا اور ملاقات کی اور کہنے لگا کہ ہم نے آپ کو مدنی چینل پر دیکھا ہے میرے لیے دعا کر دیں اللہ اکبر وہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ عظمت عطا فرمائی ہے یہ پہچان بھی عطا فرمائی ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں سے ملایا ہے اور آپ کی آواز نہیں آ رہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو احرام میں پہچاننے والے کو مد... کتنا غور سے وہ مدرسے دیکھتے ہوں گے کتنا غور سے دیکھتے ہوں گے بالکل ایسا ہی رہا اور عجیب عجیب جو ہے وہ محبت کے انداز لوگوں کے اور ایسا والا وہ ملاقات کرنا آپ بسا ہوگا تو یوں بھی ہوا کہ ان کی زبان جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور سمجھنا مشکل ہو رہا تھا تو پھر اشاروں میں وہ سمجھاتے تھے تو اشاروں میں اب یا پھر انگلش میں لکھ کر جو ہے نا وہ بتاتے تھے تو یہ الحمدللہ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے ہمارے سفر یوں ہی بےگار نہیں جا رہے اور بہت زیادہ الحمدللہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے لوگ آ کر جو وہ دعاؤں کا کہا کرتے تھے کہ آپ موجود ہیں یہاں پر اور آپ ہمارے لیے دعا کریں تو اب اپنے اوپر ایک تو رونا بھی آتا تھا کہ میں گناہ آدمی ہوں رب کے دربار میں موجود ہوں اور میں تو خود گناہ گار ہوں ان کے لیے دعا کیا کروں میں لیکن جب منع کرتے تھے تو ایک شخص تو عبد بھائی رونے لگ گیا اس کو کہا مم. اس نے اگر کہا کہ آپ جو ہے نا وہ دعا کریں آپ کو ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں بڑے نیک آدمی ہیں آپ آپ جو ہے وہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے یقین ان میں بہت گناہ گار ہوں تو اس سے منع کیا اس کو تو وہ شخص جو ہے وہ رونے لگ گیا کہنے لگا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں اور اس طرح لوگوں کی محبت اور یہ صرف ایک ملک کا نہیں اس میں جو ہے وہ انگریز بھی تھے اس کے اندر ہمارے بنگلہ دیش کے انڈیا کے اور اسی طرح چین کے جو لوگ تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی اور بالخصوص آپ کا تذکرہ وہ لازمی کرتے تھے اور ملاقات کر کے پوچھتے تھے کہ وہ عبدالحبیب بھائی آپ کے آئے ہوں گے نا ہج پر وہ کہاں پر ہے تو یہ الحمدللہ للہ مکے میں ایسا اور اور شیر جو سنا تھا عمران بھائی ایک شعر آپ نے کئی بہت عرصے سے سنا ہوگا اب شاید آپ کو اس کی شرح سمجھ آ جائے گی جب تک بکین تو کوئی کر مجھے انمول کر دیا سچی بات ہے عمران بھائی میں اس سے پہلے بھی الحمدللہ للہ کر چکا ہوں حج پر حاضری ہوئی ہے کوئی نہیں پوچھتا تھا اگر آج دنیا پہچانتی ہے تو یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے یہ مرشد قریب کا احسان ہے اللہ ہمیں ساری زندگی احسان مند ہی رکھ کے اور اپنے بزرگوں کا اپنے پڑوں کا وفادار ہی گے پھر مدنی جنہیں کے ناظرین ایک بات میں اور آپ سے ذکر کروں گا الحمدللہ مختلف اجتماعات تربیتی جو ہے وہ مدنی ہلکے بھی لگائے گئے اجتماعات بھی کیے گئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہم سے ملاقات کرتے تھے اور اجتماعات کا جو ہے وہ کرتے تھے پھر ہمارے مجلس جو ہے وہ اجتماع کا اور مدنی حلقے کا اہتمام بھی کیا کرتی تھی مختلف ہوٹلس وغیرہ کے اندر عبدالحبیب بھائی کے بھی وہاں پر بیانات ہم نے رکھوائے الحمد للہ بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور بہت سارے لوگ آ کر جو ہے وہ ملتے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر عبد بھائی مدین شریف کے اندر جو ہے لوگوں نے وہاں پر امام شریف کے تاج سجائے ہمارے ساتھ جو چل رہے تھے تو اب جو سرکار سے وہاں جو سرکار سے امام شریف کا تحفہ لے کر آ رہا ہے تو وہ کیسے ساری زندگی عمد عمد کو اتار سکتا ہے پھر اگر مدینے کی عبدالحبیب بھائی بات کریں تو ایک بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ سرکار علی السلاط اسلام نے مدینے میں بلایا بھی اور اپنا مہمان بھی بنایا اور سرکار علی السلاط اسلام نے عزت بھی عطا فرمائی حضور علیہ السلاط اسلام نے عزت سے نوازا اور وہاں پر بھی بڑے واقعات ہیں اب عبدالحبی بھائی آپ نے ذکر چھڑ دیا ہے بہرحال اس پر ہم دوبارہ بھی اور پھر ایک شیر سنا دیتا ہوں اللہ آتا اللہ ہے فقیروں پہ انہیں اللہ پیار اللہ پیار اللہ کچھ ایسا اللہ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا بھیک بھی خود ہی دی بلایا بھی خودی اور نوازا بھی خودی ایسے ہمارے آتا سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اکبر اللہ جی مددین چلیں گے نازین آپ کو بنگلہ دیش دوبارہ لے کر چلتے ہیں کچھ مکے مدینہ کی باتیں ہو گئی تھیں تو ہم وہاں ہی چلے گئے تھے حاجی علی ہمارے ساتھ الحمد لائیو کال پر موجود ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے حضور بھائی آپ کو بہت بہت حج مبارک جی عبد الحبی بھائی کو ترکی کا سفر مبارک حج پر عبد بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے جی جی عبد بھائی کی میں زیارت کر رہا ہوں یہ عبد بھائی کے لیے تو بتا تھا نا کہ عبد بھائی کہاں نہیں تو ہمیں تو آز وقت یا تو مدنی چینل پر پتہ لگتا ہے یا واٹسپ پر پتہ لگتا ہے کہ یہاں ہیں یہ میں ان کو نظر میں سلامت رکھے دو ہزار 2012 میں ان کا سفر ہوا تھا بنگلہ دیش جی بنگلہ دیش سے بھی ہمارے ساتھ لائن ہیں جی جی بنگلہ دیش کے بھی آشکا نرسو وسات ہیں تو بڑی یادگار ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی سوائن بھائی یقیناً ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کا سفر بڑا یادگار رہا اور کچھ ایسے یادگار ہوا یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہمارے بابر مدینہ نے بنگلہ دیش کے سائن بھائی انہوں نے بتایا نہیں بتایا کہ ایک تو عبد الحبیب بھائی کا جو سفر رہا عام بسوں میں بھی ٹرینوں میں بھی شاید कि الحبیب بھائی کو بھی یاد ہو کہ کتابوں سے واپسی ڈھاکہ آتے ہوئے اور بڑا ایک یادگار معاملہ بھر یاد رہے گی علی بھائی کیسے یاد رہے گی عبدالحبیب بھائی کس حوالے سے وہ سفر یاد رہے میرے لیے بالکل ایک ایسی چیز تھی کہ کبھی کبھی یاد آتا ہے تو بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ میں عبد الحبیبھائی اور ایک اسلائی بھائی اور تھے ہم تین اسلائی بھائی بائی بس بائی روڈ آ رہے تھے چٹرانگ سے ڈھاٹا اس کو ملا ہمارے چلتے وہاں کچھ وہ حالات کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک وغیرہ بند تھا ہائی وے جام تھا یوں برل کئی گھنٹے لگے تو ہم لوگ اتر گئے وہیں بس سے نا ہم نے کہا چلیں بھائی ٹرین چلے جاتے ہیں اب جا کر اسٹیشن گئے تو وہ ٹرین نہیں اب وہاں وہ اسٹیشن پر بیٹھے ہیں تو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں تو روڈ پر بیٹھے ہیں جیسے تیسے کو ٹرین کا تو پر نقصان دے رہا ہے اس میں بھی ایک محمد نہیں سوار ہو سکے وہ ٹرین نکل گئی پھر دوسری ٹرین آئی تو وہ نارمل ٹرین لوکل ٹرین और बस खिड़कियां खुली हुई फट्टे लगे हुए और हम लोग थके हुए मेरा डाला का कर्म हुआ जैसे तैसे ये ढाका पहुंचे तो ये एक वाकया है एक वाक्य हुआ था शाइागंज हरीजगंज अच्छा जो हमारे सिन्ट काबीनाथ में आता है वहाँ सीएन जी रक्षा चलते हैं हमारे यहाँ जो ऑटो रक्षे होते हैं इनको सीएम जी रक्षा कहते हैं ये बांग्लादेश स्टूडियो भी हमारे साथ मौजूद है अलहमदुल्लिए ये बांग्लादेश वाले भी सुनकर महसूस हो रहे होंगे ये عبد الحبیب بھائی تو ہم سی این کی رکشے میں بڑی وہ شان و شبت سے بٹھا کے لے کر گئے اچھا تو اب اسلامی بھائی صاف ہوتے ہیں نا کوئی بیگ پکڑ لیتے ہیں کوئی کیا کہ مجھے دے دیں مجھے دے دیں بھائی کا بھی بیگ کسی نے لے لیا اپنے ہاتھ میں کہ مجھے دے دیں اب عبد الحبیب بھائی ترد ہے کہ وہ اعتماد ملاقاتیں اور سفر اب جب فارغ ہوئے تو بھائی نے کہا میرا بیگ کا ہے اچھا ایک نے دوسرے سے پوچھا دوسرے نے تیسرے سے پوچھا چلا کہ وہ سی میں ان کا بیگ رہ گیا اللہ اللہ اللہ مجھے بھی یاد ہے یہ تو یاد ہو ہوگا اس میں کیا تھا اور انہوں نے بتایا نے دن گزارے کپڑے تھے سامان تھا کیا تھا ان کا اللہ اللہ اچھا بنگلہ دیش میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا علی بھائی دو ہزار تین میں جب میں گیا تھا بنگلہ دیش اچھا اس وقت دو ہزار تین میں اگر میں کیلکولیٹ کروں تو اچھا ایک تو دعوت کی تو بڑی ذمہ داری بھی نہیں تھی تو اس نے بھی میرے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ سائیکل رکشا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر میرے جیب میں جو پرس تھا وہ پرس ہی گر گیا اب اس کے بعد ایک روپیہ بھی میرے پاس نہیں تھا بنگلہ دیش میں اچھا صحیح ہے آ گئی تھی تو بہرحال الحمدللہ ایک بات میں ضرور بتاؤں گا ابنان بھائی اب انسانوں کو سفر میں ازمائشیں آتی ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی نے ایک ایسی فیملی دے دی ہے کچھ بھی نہ ہو کیونکہ اتنے سارے بھائی ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے ایک بار یو کے میں میرے ساتھ ہوا تھا آواز آ رہی ہے جی جی بالکل یو okay. کے بارہویں شریف کے اجتماعات تھے اور میرے وہاں بیانات تھے میں یو کے رہا تھا تو کراچی ایئرپورٹ پہ میں نے لگیج کے لیے بیگ دیا اور غلطی کی بنیاد پر وہ بیگ یہاں سے कर... لندن میں آئے نہیں اچھا اچھا میں یو کے پہنچا تو بغیر بیگ کے اچھا سردی کے دن تھے اس میں جیکٹ بھی تھا سویٹر بھی تھے وہ بھی رہ گئے نئے کپڑے ربی ربل کے وہ بھی تھے آپ یقین کریں میں آٹھ دن یو کے میں رہا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک بیگ کوئی چیز ہی نہیں تھی بیگ ہی پاکستان میں رہ گیا ڈھونڈتے رہے ہم ایئرپورٹ فون کرتے رہے لیکن الحمدللہ للہ آٹھ دن اسلامی بھائیوں نے اتنا سپورٹ کیا اتنا پیار دیا نہ کپڑوں کی ٹینشن ہوئی نہ گرم کے لباس کی ٹینشن ہوئی جب میں واپس پاکستان آیا نا تو مجھے کراچی ایئرپورٹ پر میرا تیار بیگ مل گیا میں گھر لے کر گیا تو گھر والے حیران کے سارے کپڑے ویسے استری کیے ہوئے سارا سامان ویسے ہی تو میں نے کہا یہ کراچی سے واپس آ گیا اور میں یو کے بغیر بہ گو کرا گیا اور یہ ہے دعوت اسلامی کی میں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید برکت نہیں آتا اور اسٹوڈیو کے بنگلہ دیش اسٹوڈیو کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے کیا آپ ان سے بھی کچھ ابھی گفتگو کر سکیں گے جی بنگلہ چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ ہمارے عبد بھائی جو دنیا کے کئی ممالک میں نظر آتے ہیں اس وقت بھی استنبول ترکی میں موجود ہیں بنگلہ دیش میں سائیکل رکشے میں بیٹھے یا سی این جی رکشے میں بیٹھے یا عام لوکل بس میں بیٹھے اور عام لوکل ٹرین میں بیٹھے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ امیر سنت کا فیضان ہے امیر الگ سنت کا صدقہ ہے سن 2007 ہزار سات میں نگران شورا بھی تشریف لائے تھے بنگلہ دیش اور میں نے خود نگران شورا کے ساتھ یہ عام گاڑیوں میں لوکل گاڑیوں میں ارسنا رحمد اللہ نگران شورا نے سفر کیا بلکہ کئی بھائی اپنے گھروں پر لے جانے کا کہتے تھے تو نگرانی شعرا نے یہ فرمایا کہ ہم نے مدنی مرکز میں رہنا ہے مدنی مرکز آباد کرنے ہیں مساجد میں رہنا ہے اور ابھی ڈھاکہ کے سائیں بھائی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ریاض بھائی رسید بھائی وغیرہ ان کو یاد ہوگا کہ محمد پور کے قریب ایک علاقہ تھا اور وہاں ایک مسجد میں نگران شعراء کا مدنی قافلہ ٹھہرا تھا الحمدللہ مسجد میں قیام وہیں رہنا یہ تو ہماری ریاض بھائی اگر آپ کو یاد ہو آپ کے بتائیے گا جی عبدال بھائی تھے نہیں یہ تو ہماری تنظیمی ترکیب ہے کہ مدنی قابل الحمد للہ جب بھی ہم گئے تو نگران شورا اور مفتی پاس مدنی قابل میں تھے اور بھی الگ شورا تھے غالباً علی بھائی بھی تھے تو ہم سب مسجد میں ہی ٹھہرے تھے ممبئی کے اندر اور کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ مدنی قابل مسجدوں میں ہی ٹھہرے اور یہ کوئی اس وہ جو ہے نا کمال نہیں ہے کہ کوئی رکشے میں بیٹھ گیا یا لوکل بس میں بیٹھ گیا ہم سب ایک عام ہی ہیں اسلامی بھائی محبت کرتے ہیں تو بےچارے گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں ورنہ وہی بات ہے ہمیں پوچھتا کون تھا بھائی ہم تو بسوں میں سفر کرنے والے اور اپنے طور پہ ٹیکسیاں کر کے کہیں جانے والے تھے اب دعوت اسلامی نے عزت دی ہے تو لوگوں کی گاڑیوں کو بٹھاتے ہیں تو ہمیں اپنے مدنی مرکز کا مشکور بھی رہنا چاہیے مجھے جملہ یاد آتا ہے اور نگرانی شورا نے بارے ایک بار فرمایا تھا کہ جتنا یہ محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں نا ہم عمران بھائی اب آپ نے بھی اپنی محبتوں کا ذکر کیا آپ سے بھی لوگوں نے حج پہ ملاقاتیں کی آپ کو عزتیں دی سچی بات یہ کہ جتنی محبتیں بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہمارے کاندھوں پر بوجھ بڑھایا جا رہا ہے اللہ ہمارے ہم قرض بڑھتا جا رہا ہے اب ہم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت اسلامی کا اور کام کریں جس دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سب کچھ اتا کیا الحمدللہ اس سے متعلق میں ایک بات کروں گا پھر ہم بنگلہ اسٹوڈیو کی طرف جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین میں الحمد مدنی چینل کے مدنی چینل شعبے سے وابستہ ہوں شعبہ تفتیش کے ساتھ تو اب بعض بعض جاتے ہیں بڑے ملکوں کے اندر یا کسی ملک میں سفر ہوتا ہے تو لوگ گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں تو ہمارے مفتیشین کو مجلس مزنی چینل کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی یہ مدنی پھول دیا گیا کہ اگر اول تو گاڑی ہونی نہیں چاہیے اور نارمل گاڑی ہو اگر ہو تو اور اگر کوئی بالکل ہائی فائی گاڑی آ جاتی ہے ہمارے ذمہ داران کو لینے کے لیے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو اونیئر نہ کریں تاکہ لوگ مزید اس کی ترغیب نہ حاصل کریں آج ایک لے کر آیا ہے کل کو دوسرے ملک میں عبدالحبیب بھی جائیں گے وہ اس سے بڑی گاڑی آ کر لے کر آ رہا ہوگا تو یہ الحمدللہ ہماری تنظیمی سوچ ہے میرے عالیہ سنت نے ہمیں یہ مدنی سوچ بھی عطا فرمائی ہے اور اسی کے متعلق الحمدللہ دعوت اسلامی میں عمل بھی کیا جا رہا ہے آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھ لیں سادگی کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور زیادہ خرچے سے بچا جاتا ہے تو بہرحال یہ تنظیمی سوچ ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر سار بند رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے ہمارے ذمہ داران کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بنگلہ کے اسلام بھی ریاض رضا بھائی ریاض بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں ریاض بھائی کیا فرماتے ہیں جی ہمارے رکن سورہ حاجی محمد علی نے ابھی فرمایا نگران نے کے حوالے سے تو نگران شورا دامت برکاتم العالیہ جب ہمارے علاقے کے اس مسجد میں پہنچے جس مسجد میں آپ کو ٹہرایا گیا تھا تو سب سے پہلا جو مدنی بہار وہ یہ دیکھنے کو ملا نگران شورا جو ہی اس مسجد کے قریب پہنچے ظہر کا وقت تھا اور جماعت کا ہو کا تھا قریب قریب تو انہوں نے سورا دامد برکاتم الا مسجد کے گیٹ میں آ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسکرایا اچھا اور آپ نے جب مسکرایا اور پھر اسلام بھائی کو سلام کیا امام صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مسکراتے ہوئے بندہ نہیں دیکھا ان کے مسکراہٹ اور وہ مسکراہٹ تھا کہ امام صاحب جو ہے نگران سورا کا انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں گے تو وہی نماز پڑھائیں گے حالانکہ ہم نے کوئی کہا بھی نہیں ان کو کہ حضرت آئے نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب نے خود پیش کیا لیکن نگران شعرا چونکہ مسافر تھے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ نماز میں مسائل ہو سکتا ہے تو آپ ہی نماز پڑھائیں سو آج بھی وہ امام صاحب جو یہ نگران شورا کا مسکراہٹ کو یاد رکھے اور ماشاء اللہ نگران شورا وہاں پر جتنے دن تھے اسلامی بھائیوں کو شبقت دینا علماء اکرام بھی آپ ملاقات کرتے رہے اور ماشاء اللہ نگرانی سورا بھی علماء اکرام کے پاس جا کر ملاقات کی اور ماشاء اللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ نگران کو کیسا ہونا چاہیے بھائیوں کو شبکت دینا محبت دینا پھر وہاں دیگر جو بھی جذبل تھا نگران سورا کا تو ماشاء اللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو تھا اور عبدالحبیب بھائی کا بھی تو سفر یادگار سفر ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اب تک یادگار ہی بیان کیا جا رہا اور واقعی میں ان کا سفر یادگار سفر ہے اللہ تعالیٰ ان کے سفر بھی کمائے اور ہمیں بھی ان سے مدنی پھول حاصل کرنے کی توفیق فرمائے سبحان اللہ،, سبحان اللہ کیا بات ہے مدنی قلعے کے ناظرین کے کالز بھی ہے ہمارے پاس مدنی گلدستے بھی بہت سارے ہیں آئیے کچھ کو ناظرین کی شامل کرتے ہیں جی میں محمد سلمان اتاری ابھی ہند بامبے سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ مدنی سفر نامہ میں بنگلہ دیش کو لیا گیا آج اللہ کے کرم سے جب بھائی بنگلہ دیش ڈھاکہ آئے تھے تو ان کے ساتھ رہنے کا ان کے صحبت میں رہنے کا موقع حاصل ہوا تھا یہ کبھی تھکتے نہیں ہیں تو عبدالحبیب بھائی کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ تھکتے نہیں ہیں آپ تو جب بھی دیکھتے ہیں مسکرا رہتے ہیں بنگلہ دیش بھی آئے تھے ڈھاکہ میں تو آپ نے کئی بار آپ کو دیکھا کہ بہت لمبا آپ جرنگ کر کے آئے لیکن آپ مسکراتے رہے تھکے نہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہونے دیا اور حضور کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بنگلہ دیش آئے تھے تو مجھے مدینے کی دو اجازت یہ نات بنگلہ میں پڑھے تھے تو برائے کرم یہ نعت بھی بنگالی میں سنا دے جی بالکل کلام بھی سننے کی کوشش کریں گے اور اس سوال کا جواب بھی لیں گے آئیے دوسری کال سنتے ہیں محمد ندیم متکاری مدینہ کراچی مجید کالین الحمد میرا بھی ایک دفعہ بنگلہ دیش جانا ہوا اپنے کام کے حوالے سے تقریباً دو آٹھ نو کے دن الحمد وہاں بھی میں نے بہت ماشاءاللہ اللہ کا کام دے گا وہاں فہد آباد میں اپنے مرکز ہے فیضانے میں دینا وہی میری جمعرات کو کئی دفعہ حاضری ہوئی اجتماع میں بڑا دل کو خوشی ہوا اور بہت ماشاءاللہ اللہ کا کام اس طرح دیکھ کر پھر ربیع نور شریف کی آ گئی ہوتی اس میں اس میں میری شرکت ہوئی اور اس کا نظم و طب پھر میں یعنی جلوس میں میں بھی شریف رہا اس طرح لوگ تھے اس طرح کثیر تعداد میں لوگ تھے آج سے ما تو ماشاءاللہ اللہ دو ہزار میں کہاں پہنچا ہوگا اس, کا انداز انداز انداز انداز انداز اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ابھی اسلامی بھائیوں کی خدمت برما کے اسلامی بھائی خدمت دعوت اسلامی مجھے والے مجھے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ باپا کی تربیت مرحبا کیا بات ہے کیا بات ہے مگنی ضلع کے ناظرین آپ نے سنا کہ یہ ہے پاکستان کے بنگلہ دیش گئے تھے اپنے بزنس کے حوالے سے تو بارہویں انہوں نے وہاں منائی تو دعوت اسلامی کا جلوس میلاد انہوں نے وہاں دیکھا وہاں اس میں شرکت بھی کی آپ کو بھی دعوت دیں گے دعوت اسلامی کی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ جلوس میلاد نکالے جاتے ہیں تو آپ بھی ضرور اس میں شرکت کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ گھڑیاں ایسی عطا فرمائے کہ مدینہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بارہویں منانے کی توفیق عطا فرمائے جی نیکسٹ کال جی ہم آصف رحمان دو ہزار دسمبر گنج داعود اسلامی جیتنا آپ سوندر ایک کم تھوڑے تو سوجو جا برتے একটা ایک مادانی سحمد للہ اندر سوندر سر آپ آج بال لگے ہمارے پراؤڈ فیل ہوئی کبھی ناتے جیماد آشن بہت مالیشیا گیا بابتے ہیں جی میں بتا رہے ہیں بارہ دسمبر کو آپ کا جو شائستہ گنج بیان ہوا تھا سکر آخرت کے موضوع کے اوپر تو بیان کے بعد ان کے گھر میں مدنی ماحول بنا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ابھی جو پچھلے دنوں میں ملیشیا تشریف لے کے گئے تو یہ اسلامی بھائی جو ہے آپ سے ملیشیا میں بھی شاید ملاقات ہوئی ہو تو بتا ہیں وہی ہے سے ملے بلکہ میں ان کا واقعہ سنانا چاہوں گا رضا بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بنگالی بنگلہ سلسلہ کیا تھا بنگلہ دیش سفر پر تو میں نے وہاں کہا تھا کہ میں ایک بچے کو نہیں بھولتا وہ شائستہ گنج میں جس طرح بچے کے گھر پہ ہم رہے تھے بڑا چھوٹا تھا مجھے یاد نہیں پڑتا میں زندگی میں کبھی ایسے گھر پہ رہا ہوں یعنی وہ ایک اس کو جھوپڑی بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بڑا ایک چھوٹا سا گھر تھا ماشاء اللہ لیکن اس گھر والوں کے دل بہت بڑے اور اچھا یہ یہ ان کے والد صاحب نہیں تھے بچے کے والد صاحب نہیں تھے ان کی والدہ تھی اور شاید دو بیٹے تھے تو اتنا انہوں نے پیار کیا بچے بچے سے برا تیرہ چودہ پندرہ سال کے ہوں گے اس زمانے میں تیرہ چودہ سال کے تھے تو یہ ہمیں کھانا پیش کرتے اور بہت پیار سے انہوں نے ہمیں رکھا اور بہت اچھی خدمت کی بڑا دل سے دعا نکلتی تھی تو اب یہ اب یہ بڑے ہو گئے میرا خیال ہے سال کے ہو گئے جس کی کالج تو میں بھی گیا تو یہ میرا بیان میں تھے میں بیان کے نے مجھے پہچانا پھر انہوں نے جیسے ہی تھوڑا سا تعارف کرایا تو پھر میں نے ان کو پورا واقعہ سنایا اور بہت مجھے سے مل کر خوشی ہوئی میں نے دوبارہ ان کا شکریہ ادا کیا اور یقین کریں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ان کی آج کال آئے گی ماشاءاللہ اللہ انہوں نے کال بھی کی اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے گرانے کو خوش رکھے اور ان کی محبتوں کا ان کے پیار کا آج ہی میں شکر گزار یہ ہے دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ مزید دعوت اسلامی کو دن کی آرمی رات بارہویں ترقی آتا فرمائے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کیا کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ آب وابستہ ہو جائیں ہفتہ واری سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے امیر عالیہ سنت کرم فرماتے ہیں ضرور شرکت فرمایا کریں انشاءاللہ اللہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا رضول ہوتا ہے کبھی رحمت کا کوئی ایک چھینٹا ہمارے دامن میں آ گیا تو دنیا اور آخرت بھی سنور سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفی کا تعفرمائے بہت سارے مدنی گلدستے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس موجود ہیں مگر سلسلے کا وقت بھی مختصر ہے سلسلے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہم نے آپ کو بہت سارے مدنی گلدستے اور آپ کی کالس بھی لینی ہے آئیے ہم آپ کو ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند منٹس میں ظاہر ہم پوری دعوت اسلامی تو نہیں سکتے چند جھلکیاں کو پیش کی ہیں بس عرض یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں علماء کرام بھی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو کیا بنگلہ دیش کے علماء ہمیں وقت وقتی دیں گے مدنی قافلے میں سفر کے لیے تین دن کے مدنی قافلے میں نیت فرمائیں آپ چلیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے مقتدی آپ کے طلبہ بھی چل پڑیں گے انشاءاللہ تو ہم سب انشاءاللہ سنتوں کی خدمت کے لیے جب سفر کریں گے آپ کی برکت سے یہ ہو جائے گا کہ ہم علم دین بھی آپ کے ساتھ, ساتھ سیکھنے والے بن جائیں گے مدر ٹیک والی ہاں میں دو ہزار تین میں حضرت وہاں آیا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ لیکن آپ اس وقت اتنی سیدھی دعوت اسلامی آپ نے جگہ دی ہمیں موقع دیا آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں اللہ دو ہے جوہنس برگ کے اندر الحمدللہ للہ جامعۃ المدینہ کا آغاز شروع کیا اب وہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وہاں اگر درس نظامی کرانا ہے تو انگلش زبان میں کروانا ہوگا کیونکہ یہاں کے لوگ اردو نہیں جانتے تو الحمد ہم نے اپنے علماء کو ٹریننگ دی ان کو انگلش زبان سکھائی اور اب پاکستان سے گئے ہوئے علماء جوہنس برگ کے اندر الحمدللہ للہ درس نظامی کروا رہے ہیں اور اس وقت وہ سفے اول کے ساؤتھ افریقہ کے جامعہ میں اس کا شمار ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات اور دعوت اسلامی کے تمام خدمات کو ظاہر چند جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا الحمد للہ آپ اور آگے چلے جائیں تو امریکہ کے اندر کن کن شہروں میں دعوت اسلامی کے مراکز قائم ہیں صرف وہ ارض کر دیتا ہوں نیو یارک میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ موجود ہے نیو جرسی کے اندر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے شکاگو کے اندر فیضان مدینہ موجود ہے ہیوسٹن کے اندر دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ موجود ہے اس کے بعد کیلیفورنیا چلے جائیں تو وہاں پر سین فرانسسکو سیکریمینٹو اسی طرح یوبا سٹی اور وڈ لینڈ کے اندر دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماعات اور مدنی قابل سفر کر رہے ہیں الحمد اسی کے ساتھ کینیڈا موجود ہے جہاں ٹورنٹو کے اندر دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ کی تعمیر کی ہے. اسی طرح الحمد اور آگے جائیں ٹورنٹو سے آگے تو مونٹریال اٹاوا کیسکا چوان یہ تمام وہ ایریاز ہیں جہاں سنتوں کی خدمت کے لیے ہمارے مبلغین پہنچے ہوئے ہیں جانا ہے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے علماء کے سے عبد الحبی بھائی کی ملاقات دیکھی عبد الحبیب بھائی ویسے یہ جو مدنی گلستا ہم نے دیکھا ہے تو اس میں ایک بات ہم نے نوٹ کی ہے عبد بھائی سن رہے ہیں ہمیں جی میں سن رہا ہوں کیا فرمایا میں یہ آج کر رہا تھا کہ مضنی گلدستہ ہم نے دیکھا علماء سے ماشاءاللہ اللہ آپ نے ملاقات کی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے تو یہ بہت پرانا مدنی گلدستہ لگتا ہے اس میں آپ کے دار شریف جو ہے وہ بلیک تھی کچھ اور آج جو ہے وہ ہمیں ریڈ نظر آتی ہے مہندی شریف لوگ اب بڑا ہو گیا دو ہزار بارہ کی زائد ویڈیوز ہیں پانچ سال پرانی باتیں ہیں کیا فرماتے ہیں آپ اپنا علما سے ملاقات ہوئی یہاں پر ماشاء اسلامک جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے نا اس میں علماء اکرام کا بہت بڑا کردار ہے علماء اکرام جی کا یہ فیضان ہے ہمیں دنیا بھر میں علماء اکرام نے اپنی مساجد درس و بیان اور استعمال کے لیے دی اپنی دعاؤں سے نوازا اپنی تعریف سے نوازا تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی دنیا بھر میں آگے بڑھ رہی ہے یہ علماء کا فیضان ہے اور امیر علیہ سنت کی ہمیں تاکید بھی ہے کہ ہم کو اے اختار سنی عالموں سے پیار ہے ان دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے تو علماء کی عزت کرنی ہے علماء کی تعظیم کرنی ہے ان سے مدنی پھول لینے ہیں ان سے دعائیں لینی ہیں اور بڑوں کو جس طرح بچے کارکردگی دیتے نا تو الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی علماء ایک سے دنیا میں کہیں بھی ملاقات ہو تو اپنی دعوت اسلامی کی انہیں کارکردگی بیان کی جائے اور مزید ان کی دعاؤں کے ساتھ ان کی شفقتوں کے ساتھ آگے بڑھیں تو الحمدللہ علماء کی تو بے شمار فضائل احادیث میں موجود ہیں اللہ کریم ہم علماء کا پرچہ جو ہے وہ تعزیم کرنے والا و خاص سے مال الحمد للہ علماء کرام بھی الحمدللہ دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرتے ہیں عبدالحبی بھائی آپ نے تو دیکھا ہے اور سنا بھی ہے تو میں نے جیسے یہ بھی الحمدللہ سفر کی سعادت ملی تو وہاں بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ علماء جو مختلف گوشوں سے دنیا کے کونے کونے سے آئے تھے الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے لیے اچھے تعلیمات بھی ادا کرتے تھے دعائیں بھی دیتے تھے اور بڑی محبت سے پیش بھی الحمد آتے تھے بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہوٹل میں رہتے تھے اور جماعت کروانی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے سنی عالم دین ہے تو ان کو آگے کر دیں لیکن وہ جو ہے وہ اپنے امامے والے اسلامی بھائی کو آگے کر دیتے تھے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں لیکن پھر انہیں کو آگے کیا جاتا تھا تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ بھی دعوت اسلامی کو وقت عطا فرماتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ہمیں علماء اہل سنت کی برکتیں عطا فرمائے آبین آبین آبین بنگلہ دیش کے اسٹوڈیو کے اسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ان سے بھی ہم نے ابھی بات کرنی ہے ریاضی سے اسے تو ہماری کچھ بات ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ اسلام بھی بنگلہ دیش کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی حضور کیسے ہیں آپ کے واقعے سے ہیں سب اس میں عمران بھائی ایک عرض کرنی تھی عبد بھائی جب علماء اکرام سے ملاقات کرنے کے لیے جی وہاں موجود ہوئے جی مسجد میں جی تو ماشاءاللہ اس سے پہلے جب ہم اسلام بھائی نکلے علماء اکرام کو دعوت دینے کے لیے جی تو بہت اچھا رسپانس رہا اور علماء اکرام جو دعوت اسلامی سے ایک مخلصانہ محبت کرتے اس کا اظہار بھی ہوا اور ماشاءاللہ وہاں ڈھاکہ شہر پھر اس کے اعتراف منشی جی گنج جی سے بھی علما اکرام اور ماشاءاللہ اللہ جو ابو ہوئی بلاکت ہوئی اور پھر انہوں نے جو کتاب امیر سنت کے تحفہ میں پیش کیا ایک مفتی صاحب ہے ہمارے یہاں جامعہ ہے ان کے ایک مفتی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ امیر سنت دامت برکات ملاحلیہ کا جو لکھا ہوا ایک کتاب ہے کفیہ کالیمات کے بارے میں سوال جواب غالباً اسی وقت ان کو یہ تحفہ ملا تھا تو انہوں نے اپنا اس کتاب کے حوالے سے تاثرات پیش کیا کہ کہہ رہے کہ میرے الماری میں بہت سارے کتاب ہے لیکن ایک موضوع پر اتنا زخیم کتاب اور اتنی معلوماتی کتاب کہہ رہے کہ جلد اس کتاب کا بنگلہ ہونا چاہیے اور یہ بہت ضرورت ہے کہ یہ کتاب تم عوام ہر ایک کے ہاتھ میں تاکہ لوگ اس جو فرض علم ہے کفیہ تعلیمات کے بارے میں ان کو بھی یہ مسائل جو ہے معلومات ہو تو ماشاءاللہ اللہ ایک رونق سا سما تھا اس وقت بہت سارے علماء میں اکرام تشریف فرما تھے اور ان کے شب کا تو محبت ہے کہ آج بھی الحمد ان کے مساجد میں دعوت اسلامی کے مادن ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ یہ لوگ حبیبی عبد الحبیب بھائی کو یاد رکھے ہوئے کیا بات ہے مزید بھی اسلامی ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے اسٹوڈیو میں موجود है بتائیں है کہ جو وہاں موجود بنگلہ دیش کے ہمارے مبلغین ہیں جسے وہ عالم صاحب نے فرمایا کہ بنگلہ بھی اس کا ہونا چاہیے تو کیا دعوت اسلامی کے کوئی ادارہ ہے کوئی شعبہ ہے جو بنگلہ کے اندر بھی کتابوں کا ترجمہ کرتا ہے جی رفیق بھائی کچھ ڈیلے کا ہمارا مسئلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے ڈیلے ہے سات سیکنڈ کا انشاءاللہ بات چیت ہماری ہوتی رہے گی मान विभाग रही है एकशटर बसि विभाग रही तर मध्य एक विभाग हम दावती इसलमी मक्ता मदीना प्रकाशना विभाग विभाग جت کتاب سے ٹرانسلٹ ہوناجسلام بھائی گلو پک گئے جو, ہی ہی okay. Okay. جو ہیں دعوت اسلامی کے الحمد یہ بنگلہ میں الحمد یہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اور یہ کافی جو ہمارے بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں ہمارے انہم ہی دعوت اسلامی پکشی تو یہ بئی گلو الحمد للہ خوبی اپکت ہو الحمدللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا سے تراجیم کا شعبہ کائن بتا رہے ہیں اور تقریباً یہ کہ تیس چونتیس زمانوں کے ترجمہ الحمد للہ ہو رہا الحمد للہ اور ان میں سے ایک جو ہے نا وہ بنگلہ بھی ہے بنگلہ زبان میں بھی ترجمہ ہو رہا تھا دیکھیں نا کتنی خوبصورتی تھی ان کی رفیق بہ کی اس میں بنگلہ بھی تھی تھوڑا انہوں نے انگلش کو بھی لیا اور پھر تھوڑا سا آگے اردو بھی لے لیا تو یہ الحمد للہ دعوت اسلام کی خوبصورتی یہ دیکھ رہے ہیں جامعہ مدینہ ڈھاکہ کے طلبہ ہاں کیمون حسین اپنا ربالو حسین اگر میری آواز آ رہی ہے اللہ اللہ بات ہے اللہ تعالیٰ پر کہتے ہیں عطا فرمائیں ہمارے پاس کالس بھی بہت زیادہ ہیں کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے سلسلے میں ہم نے شامل کرنے ہیں آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ بنگلہ دیش کے سفر کا دکھاتے ہیں جی کنسٹرکشن جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو عالم کو سعود اسلامی کے زیر انتظام چٹا گونگ میں کروایا جائے گا اور ہمارا جامعہ پوشین آ, مدار باری پمپ ہاؤس مسجد, پوش سین پوش مدار باری پمپ ہاؤس مسجد مجھے کہا گیا کہ یہاں میمن بھی بہت ہے اور میں بھی میمن ہوں تو ان کی دل جوئی کے لیے بجا او اسلامی بھائی جو میمن ہی, میرا بیٹھا ہی اگر دور روپ بھائی توڑی بچی نہ پا ان شاء اللہ آخر میں تھوڑی سی بنگالی زبان میں خلاصوں بھی دو ان کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تصور مدینہ ان کے بعد ان ذکر میں دعا تھی نہیں تو ان شاء اجتماع کی پوری برکت لوٹنا ہے دعوت اسلامی آئیں گی کہ ملینے دعوت اسلامی کرنا ہے ناری ماشاءاللہ اللہ تھوڑی سی آئی کوشش کری آدھو وجتما تو ان شاء کم کرنا ہے تو ان شاء اللہ چتر گام کی گلی گلی میں دعوت اسلامی کی دھوم ہونی ان شاء اللہ نیک ہو امت اینان حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اینان حسین نیک ہو امت اینان حسین امام راضی رحمۃ اللہ علی طربے کے مبارک انواش حدیث باد کا معنی اور مذہبِ محبوبیت کی کس طرح آپ بیان کرتے ہیں سنیے آپ فرماتے ہیں اللہ اصد کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو ہر آواز من سکتا ہے نزدیک ہو یا دور اور آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں دور اور نزدیک فرق ہو جاتا ہے یعنی ہر کوشائن کا انعام اس کے پیشن پیش ہوتا ہے وہ کیا بات اولیاء کی ہے لطف سے درد و دکھ بتا اس کو سینے بھی لگاتے ہیں گیا جو بھی کمارا ہے واہ کیا بات اولیاء کی مدنی ہے جی مدنی چلن کے ناظرین آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا عبدالربیب بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں اب روی بھائی کچھ بنگلہ زبان کے اندر بھی اگر آپ نکی کی دعوت کچھ مدنی پھول اگر آپ ارشاد فرمائیں انشاءاللہ شاء سے پہلے تو آئیے ہم اپنا مدنی مقصد دوہراتے ہیں جی ہم مدنی ادشوں کی آم آم کے دیجے کے دیجے کون سورے سرکار پتیینار ہوتے یہ بکتی امار اوپر ایک بار دنو شریف پار توڑ اللہ تار اوپر بستی رحمت نازل قربے دے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ اب بنگلہ کے اسلامی بھائی غلطیاں معاف کر لیجیے گا جی جی جی الدربی جی جی جی بہ مزید اب جتنی میرے پاس لکھی بھی تھی وہ میں نے پڑھ دی ہے میں ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ میں نے روپن میں لکھی تھی اچھا اچھا وہ فی انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں یہ جیونا ہے نہیں آپ ناد ڈھونڈ لیں آپ دیکھیں کہ آپ کے یہ چند جملوں سے ہمارے بنگلہ دیش کے ناظرین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسلامی جتنا خوش ہوئے ہیں ان کے دل جو ہے نیت کلام بھی ڈھونڈ لینا پھر اچھا کہ مل نہیں رہا ہم کو تھوڑا وقت دے دیتے آپ کلام کو ڈھونڈ لیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو کلام کو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ جی کچھ کالز لے لیں جی کالز کو لیتے ہیں بنگلہ دیش کے اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا فرماتے ہیں حضورات بنگلہ دیش کی آج تو بنگلہ دیش ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور وہاں میرے خالی ایک بھی ہیں اور اس طلبا سے مجھے بڑی امیدیں ہیں اور اس سے عرض بھی ہے کہ بہترین طریقے سے اپنا درد نظامی کریں بہترین عالم دین بنے کیونکہ ہمیں بنگالی بولنے والے علماء کی شدید حاجت ہے تاکہ وہاں یہ پیغام اور تیزی سے پھیلے یعنی دعوت اسلامی ہر ملک کے آشکار رسول کے لیے فکر کرتی ہے ان کے لیے سوچتی ہے کہ ان کے ملک میں مدنی کام آگے پڑے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے علماء جو درس نظامی کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ تاریخی کام کریں گے اور اپنی دعوت اسلامی کا اسلام کا نام سربلند بنگلہ دیش میں بھی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ یہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمد المدینہ بنگلہ دیش میں اس سال دورہ حدیث شریف کا درجہ چل رہا ہے اور اللہ نے چاہا کہ آئندہ سال مدنی اسلام وہاں سے فارغ ہوں گے ان اللہ ہاں اللہ کیا بات ہے مدنی چنل کے راز وہاں پر بھی مدنی اسلام بھائی اگلے سال فارغ ہو جائیں گے تو آپ بھی مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے اور قریب آئے انشاءاللہ بہت ساری روحانیت بہت سارا فائدہ آپ کو جو ہے وہ حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ کال اس کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی الحمد <تصفح> للہ الحمدولہ <سؤال> آبدالشچنے گیس خالی سب پر بچے মানে খুব لگ লাগছে। کے اسلامی یہ فرما رہے کشیف لائے تھے تو اس وقت میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فرسٹ ٹائم آیا تھا اچھا عبد بھائی کا جو بیان تھا وہ چونکہ اردو لینگویج میں تھا تو کہتے ہیں کہ اردو لینگویج تو سمجھ میں نہیں آتی تھی مجھے بھی نہیں آتی تھی میرے ساتھ جو دیگر اسلامی بھائی تھا ان کو بھی نہیں آتی تھی لیکن عبد بھائی کا بیان سن کے بڑا اچھا لگتا تھا بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ دن ہے کہ آج الحمدللہ اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں واپس کابینہ بھی اسلامی بھائی آج میں لبائی بھائی مجھے ان کی کال میں ایک ہی بات سمجھ آئی کہ بالو لگتے تو توما اوار کے بالو لگتے اچھا <laughs> جی فرمائے عبدالرحیم بھائی کیا فرما رہے تھے میں نے کیا کہ تما کے, کے بالو لگتے صحیح چلیں جی ماشاءاللہ یہ اپنے رضا بھائی نے عبد الرحیم بھائی نے بتایا ہے یہ جن اسلام بھائی کی کال تھی یہ ہمارے نگرانے کابینہ ہے آج ایک کابینہ ماشاءاللہ رابطۂ اسلامی اے کی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تنظیمی طور پر آٹھ کابینات اور تقریباً 36 تھرٹی سکس کابینہ جب رکنیشور آج عبدالبی بھائی گئے تھے اس وقت مجھے یاد ہے الحمد شاید چار کابینہ تھی وہ آج چار کی 36 ہو گئی 36 کابینہ ہو گئی الحمد بھائی یہ ترکی کا جو یہاں کا جو کیا کہیں گے روایتی والے بھی پیچھے نہیں رہے کیا ہے کیا بات اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہر طرح کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے آمد آمد آمد آمد آمد آمد آمد آمد ایسا جیسے آج کل جو ہے ظاہر ہے کہ جہاز کے اندر اور نیٹ اویلیبل رہتا ہی ہے تو آپ کے بھی اتنے ایسے پیغامات جہاز میں آ جاتے ہیں کہ آپ جہاز میں ہوتے ہیں اتنے ہزار فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں مگر اب لگ ایسا رہا کہ ایک مدنی سفر نامہ شاید ایسا بھی ہو جائے کیا آپ جہاز میں ہی ہوں اور آپ جہاز سے ہمارے ساتھ سفر میں کنیکٹ ہوں کیا پتہ اگلے کوئی ایسا کوئی ایپیسوڈ آ جائے ہاں میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ تو اب اویلیبل ہے ہی ماشاء اللہ ہم سارا راستہ ہی نیٹ سے کنیکٹ ہے کافی لانگ فلائٹ کی اور کئی مدری مشورے اور کئی معاملات ہم نے جہاز سے ہی نپٹائے لیکن ابھی اتنا ہائی اس کو آپ کہیں کہ سپیڈ نہیں آیا لیکن ہو سکتا ہے کہ صرف اسپیڈ میں آ جائے اور آپ کا منگل کا سلسلہ عمران بھائی تو کہتے ہیں آپ نے اچھا عمران بھائی بڑے پکے اسلائیں بھائی انہوں نے سلسلہ شروع کرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا آپ سلسلہ چھوڑ کے جائیں گے نہیں جائیں گے تو جہاں بھی ہوں گے وہاں شرکت کریں گے آج واقعی تھکن بھی تھکی ہوئی ہے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ سلسلے کا وقت کب ختم ہوگا کیونکہ ہم تھوڑی دیر پہلے لینڈ ہوئے ہیں لیکن انہوں نے وعدہ لیا ہوا تھا تو کوشش ہوتی ہے کہ میں سلسلے میں حاضر ہو جاؤں کچھ دن جہاز میں ہوں گا تو شاید وہاں سے بھی حاضر ہونا پڑے گا اللہ تو کوئی ایسا وضیفا ہے عبد بھائی جیسے نے فرمایا تھکن تو جائے سفر تو تھکن میں ہو ہی جاتی ہو اتنا لمبی ایک جرنی کے اندر تو کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ تھکن محسوس نہ ہو یا کم ہو جائے طرح کا کچھ دیر پہلے سلمان بھائی درد پاک جو ہے وہ یقیناً ہر دکھ کی دوا ہے <laughs> اور خاص طور پہ تصویر فاطمہ جو ہے نا جی. اس کے بارے جی. میں علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے تھک جاتا ہو جو مزدور ہوتے ہیں <laughs> تو ان کو چاہیے کہ رات کو تصویر فاطمہ پڑھ لیا کرے پینتیس بار سبحان اللہ پینتیس بار الحمدللہ للہ بار اللہ اکبر تو بھی انشاءاللہ ان کو تھکن نہیں لگے گی اور امیر اجازت نے مدنی پنج پنجورے میں سفر کے دوران پڑھنے والے اور لکھے ہیں تو جس سے تھکن کم محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھ لیا روحانی علاج میرے عالیہ سنت نے لکھا ہے مدنی بنسورے کے اندر کہ اگر دوران سفر یا قدوسو کا ورد کرتے رہیں گے تو سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے یا خود یا قدوسو یا خود کا ورد اگر کرتے رہیں گے دوران سفر تو انشاءاللہ سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے درودے باپ بھی پڑھتے اب ابدربی پہ ہمارے پاس کچھ ایس ایم ایس بھی ہے تو میسجز کو بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے ایک میسج یہ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عمران بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے جی امین ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ میں محمد کاشف لیاقت آباد کراچی اسے آپ کا سلسلہ مدنی سفر نامہ ماشاء اللہ بہت, بہت اچھا ہے اور میں بھی تین دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں انشاء اللہ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ رکن شورا عبدالحبی بطاری کا استقبال بنگلہ دیش دیکھا تو آنکھیں پرنم ہو گئی اللہ کریم دعوت اسلامی کو ان کے بانی امیر عال سنت آمد برگاتم العالیہ کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے نظر بد سے محفوظ فرمائے آمین ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ اللہ اس سفر نامے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رضا بھائی کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ اللہ بہت جذبہ ہے ان کے اندر یہ بتا دیں جی رضا بھائی کتنی عمر ہے آپ کی اس وقت تقریباً بائیس سال تقریباً جی ایک اور میسج آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ بنگلہ زبان میں بات کیجئے اور ہمارے لیے دعا بھی فرما دیجئے جیکب بات سے ہی آیا ہے بنگلہ دباز, زبان میں تو میں بات کر چکا ہوں اب دعا کرتا ہوں اللہ یہ کمال یہ کمال چیز ہے بادار آباد سے آ رہا ہے کیا بنگلہ زبان میں بات کیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اصل میں وہ خوشی ہوتی ہے نا کہ مختلف زبانوں والے دعوت اسلامی والے ہیں اور ان کے دلوں میں بھی دل جوئی خوشی داخل ہو سبہر اللہ ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کا مدنی گلدستہ بہت اچھا لگا آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ کامیابی عطا فرمائے آمین آمین ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ میری آجانہ عرض ہے کہ برائے کرم نگران شورا کا جذبہ بھی مدنی سفر نامے سلسلے کے اندر شامل کریں یہ لالا پنجاب سے ہم نے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا اور میری نیت ہے عمران بھائی ان کہ انشاءاللہ ہم نے ترکی کو ایئرپورٹ سے ہی بلکہ کراچی النگ کے ایئرپورٹ سے ہی ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ہے چلو امید ہے کہ جب میں پاکستان آ جاؤں گا تو کچھ ہفتے کے بعد ہم ترکی یو کے یورپ کے مدنی سفر نامے کو شامل کریں گے اور ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نگرانے شورا بھی ہوں اور کسی سلسلے میں مفتی کاسم صاحب بھی ہوں گے تاکہ ہم انشاءاللہ, انشاءاللہ مدنی سفر نامے جو نئے انداز ان اخبار کو پیش کریں گے جی ان ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ سلسلہ مدنی سفرنامہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطافرمائے آمین آصف آصف خط اطاری ہیں شکر درا کوہاٹ سے تو یہ کچھ میسج سے تو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کیے ہیں ہمارے پاس وقت عبد بھائی بہت مختصر ہے کچھ اختتامی طور پر آپ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں تو کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ بنگلہ مدنی چینل پر بھی لائیو جا رہا ہے اردو پر بھی جا رہا ہے کچھ ناظرین کو آپ خصوصی کوئی دعوت مدنی پھول آپ دینا چاہیں تو کیا فرماتے ہیں بنگلہ دیش میں اجتماع ہونے جا رہا ہے رضا بھائی جی جی ان شاء اللہ 20 دسمبر دو ہزار سترہ جمعہ ڈھاکہ میں تو یہ اجتماع کی بھرپور تیاری کریں دو بڑے کام اب آپ کے ذمہ لگ گئے ہیں جو برما کے غریب مسلمان ہیں ان کی بھرپور مدد کریں ان کو نمازیں بھی سکھائیں ان کو دین کی طرف بھی لائیں ان کو ان کو سنتوں کی بھی ان کو بہاریں ان شاء اللہ آپ کی برکتوں سے وہاں پہنچیں گی اس پر بھی کوشش کریں اور پھر یہ جو ماشاءاللہ اللہ 22 دسمبر بتایا ڈھاکہ میں جو تین دن کا اجتماع ہے اس کی بھرپور تیاری کریں پورے بنگلہ دیش میں اس کی بھرپور تیاری ہو اور یہ تاریخی اجتماع اور اللہ کریب اجتماع ہمارے بنگلہ دیش میں का کاموں کی बने एक اور باعث जरूर ایک بات میں ضرور بنگلہ دیش سے کہوں گا کہ ہماری के کے مطابق دعوت اسلامی کے पर کاموں میں تیسرے نمبر پر پاکستان है کے بعد بنگلہ دیش آتا ہے مگر بنگلہ دیش भी अच्छे یو سمجھے کہ یو کے بھی اچھے انداز میں آ, مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو بنگلہ دیش کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے یوکے میں لیکن ماشاءاللہ اللہ کے بھی پیچھے نہیں ہے تو بنگلہ دیش کو اگر اپنی تیسری پوزیشن سے دوسری پوزیشن پر آنا چاہیے اور अला کم از کم تیسری برقرار رکھنی ہے تو مدنی کاموں کو مزید جذبے کے ساتھ کرنا ہے نہ صرف مدری کاموں کو بڑھائیں اپنے مدنی احتیاط کو بھی بڑھائیں دیکھیں مدنی احتیاط ہوں گے تو آپ مساجد بنا سکیں گے آپ مزید جامعات المدینہ بنا سکیں گے مدرسۃ المدینہ بنا سکیں گے مزید روز کریں گے تو اس کے لیے ہمیں تاجر اسلامی بھائیوں میں شخصیات سے مدنی کام کو بڑھانا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ مدنی کاموں میں ترقی کے ساتھ تار... مدنی احتیاط میں بھی ایک بھرپور ترقی کرے گا تاکہ جس سے ہمارے مدری کاموں کو اور ترقی اور عروج ملے میری دعائیں ہیں اللہ کریم آپ سب کو کامیابی ہے تھا ہم نے جو پیار اس سفر میں دیا اس کا بھی بہت شکریہ اور اللہ وہ دن لائے کہ ایک بار پھر بنگلہ دیش میں میری حاضری ہو اور ہم سب مل کر سنتوں کی دُئے مچائیں ان شاء اللہ فرماد بنگلہ دیش کا دوبارہ کوئی بس میں تو کب سے ہوں تیار میں بنگلہ دیش جاؤں گا کچھ ویزا کے مسائل دعا کریں انشاءاللہ آمین اللہ آمین اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی قافلوں میں ہمیں بھی اور آپ کو بھی سفر کرنے کی عطا فرمائے مدنی چرن کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے ابھی کل دوپہر انشاءاللہ دو بجے یہ رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا ضرور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ برکتیں ابھی نگرانی شرح دامد برقاتم الیا کا لائیو بیان ان ہوگا اور کہاں سے ہوگا بیان ان شاء اللہ شرا کا آئیے اس بیان کی طرف چلتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو قبولیت کا درجہ آتا فرمائے اور اللہ رب العزت اس میں جو غلطی کو تائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت کاملے سے معاف فرمائے آمین مزید پڑھ چڑھ کر اچھے انداز میں ہمیں سلسلے کرتے رہنے کی توفیق آتا فرمائے آمین, آمین مجاہد نبی حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم